مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے احکام حج اور اس کی دوسری قسط پیش کی جا رہی ہے انشاءاللہ عزوجل کے سلسلے میں بھی مختلف مراحل اور مدنی گلدستے شامل کیے گئے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ دیکھ سکیں گے مفتی علی ازغر اتاری مدنی مدل العالی کا اس میں خصوصی مرحلہ ہے وہ کیا ہے وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج جس کا ہم نے عنوان دیا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حج اور انشاءاللہ عزوجل اللہ اسی سلسلے میں ایک مرحلہ ہے ہمارا واجبات حج حج کے جو تمام واجبات ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ واجبات جو ہیں وہ ہر قسط میں ہم شامل کریں گے اور چند واجبات آج کی قسط میں بھی شامل کیے گئے ہیں انشاءاللہ عزوجل ایک مدنی گلدستے کی صورت میں وہ بھی آپ ملاحظہ کریں گے اسی طریقے سے حج کے بارے میں جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں جب آپ علما سے مسائل سنتے ہیں تو مختلف اصطلاحات آپ کو سننے کو ملتی ہیں ان اصطلاحات کے معنی و مفہوم ہمیں معلوم نہیں ہوتے تو ہم پورا جملہ اور پوری بات ہی سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں تو ان اصطلاحات کے ان پرٹیکولر الفاظ کے اس ٹرمینالوجی کے معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے انشاءاللہ شاء اللہ یہ بھی ہم نے ایک اپنا مرحلہ رکھا ہے اور اس مدنی گلدستے میں آپ سیکھ سکیں گے بالخصوص حج سے متعلق اصطلاحات کا معنی و مفہوم انشاءاللہ اللہ ازد آج کی قسط میں مسجد الحرام شریف کی ایک تھری ڈی اور جو آپ سیکھ سکیں گے ایک نقشے کی مدد سے انشاءاللہ اللہ ازل اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ اکثر حج کرنے والے جو ہیں حج جب کرتے ہیں تو عمرہ بھی کرتے ہیں جب عمرہ کرتے ہیں تو عمرے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے آپ حج پہ جا رہے ہیں حج تو اپنے مخصوص ایام میں ہوگا لیکن اس کے آگے اور پیچھے عمرہ بھی کیا جاتا ہے تو عمرے کا طریقہ کار کیا ہے اس کے مرحلے کیا ہیں اس کے بنیادی اعمال کیا ہے ان شاء اللہ اس سے متعلق بھی ایک مرحلہ رکھا گیا ہے اور یہ بھی آپ کو مدنی گلدستے میں سیکھنے کو ملے گا اور ایک بہت ہی اچھا مرحلہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دلچسپ مرحلہ اس میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہمارے حاضرین جو ہمارے منچ پہ موجود ہیں جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک سوال پیش کیا جاتا ہے کوئز کی صورت میں اور اس کے مختلف جوابات ہوتے ہیں آپ کو ایک جواب اس میں سے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے حاضرین جواب دیں گے جب مرحلے کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ طریقہ کار بھی ارض کر دیا جائے گا نبی کریم رعف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت سماعت کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا منصل علیہ یوم الجمعہ کا شفا ان اندی یوم القیامہ یعنی جو روز جمعہ مجھ پہ درود پاک پڑھے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو روز جمعہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میری شفاعت اس کو ملے گی سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے الحمد للہ مفتی علی اضغر اتاری مدنی مدض اللہ علی ہمارے ساتھ ہیں اور سلسلہ احکام حج ان شاء اللہ اس کے جو مختلف مراحل ہیں مختلف مدنی گلدستے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں ان کو شروع کرتے ہیں پہلے مفتی صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں مفتی صاحب آج کے سلسلے میں کچھ ناظرین کو تعریف پیش کیا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا ہمارے سیگمنٹ مرحلے اور مدنی گدستیں ہیں ابتداء کیسے کریں گے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سکید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شاء اللہ ہم ابتدا کریں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کے تذکرے سے سبحان اللہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے ہمارا جو مرحلہ ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حج سبحان اللہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر اپنے رفقا کے ہمراہ جانے مکہ روان دواں ہوئے اور ہجرت کے بعد آپ علیہ سلاط والسلام نے یہ ایک ہی حج ادا فرمایا پچھلے سسرے میں ہم نے تفصیل سنا کہ جب آپ علیہ السلاط والسلام مدینہ منورہ سے نکلے ہیں تو چیدہ چیدہ کیا کیا واقعات پیش آئے اور مکہ مکرمہ تک نبی اکرم علیہ سلاط والسلام جو پہنچے ہیں کن کن مقامات سے گزرتے ہوئے پہنچے ہیں یہ جو پورا قافلہ تھا بڑا ہی سادگی پر مشتمل تھا خود نبی اکرم علیہ سلاط والسلام انتہائی سادگی اپنائے ہوئے تھے جس اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے اس پر ایک سادہ سا کجاوا تھا اور راوی کہتے ہیں کہ اس کجاوے پر جو کپڑا تھا اس کی قیمت چار درہم بھی نہیں ہوگی نبی اکرم علیہ سلاۃ والسلام کا جو زیادہ راہ تھا یعنی سفر کا جو سامان تھا وہ رکھا ہوا تھا حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک اونٹنی پر صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان بھی اسی پر رکھا ہوا تھا اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سامان تھا وہ بھی اسی پر رکھا ہوا تھا بعض روایتوں میں آیا کہ نبی اکرم علیہ سات والسلام جب عرفات پہنچے ہیں تو آپ کا سامان اپنی ہی اونٹنی پر لدا ہوا تھا ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے پہلے سفر طویل تھا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر تو اس لیے ایک الگ سے اونٹ پر دونوں حضرات کا سامان رکھ دیا گیا اور مکہ مکرمہ سے جو رفات کا سفر ہے یہ مختصر سفر تھا اس لیے نبی اکرم علیہ فات والسلام کا جو زیادہ سفر تھا وہ اسی اٹھنی پر رکھ دیا گیا یعنی قصوہ اٹھنے پر تو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے یہ قافلہ جب مدینہ مرورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف بڑھ رہا تھا اور بیرے روحا کے بعد جب یہ مزید آگے بڑھتا ہے تو مقام ارج پر نبی اکرم علیہ سلاط و السلام پڑاؤ ڈالتے ہیں یہاں قیام فرماتے ہیں حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حج کے قافلے پر ہم لوگ نکلے تو مقام ارض پر نبی اکرم علیہ السلاط والسلام تشریف فرما ہوئے اور ایسا ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ اونٹ جس پر نبی اکرم علیہ سلاط والسلام کا زیادہ راہ بھی تھا وہ گم ہو گیا صدیقی اکبر آ, کھانے وغیرہ کے لیے غلام سے پوچھا کہ کیا ہے تمام ہے تو اس نے عرض کیا کہ اونٹ تو کل رات سے غائب ہے حضرت صدیقی اکبر دی اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آیا ابو کی حدیث ہے اور آپ نے اسے سزا بھی دی تو نبی اکرم علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس محرم کو یہ کیا کر رہا ہے یعنی صدیق اکبر رضی اللہ ترنوں کو نرمی کی جانب متوجہ کیا صحابہ اکرام علیہ کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو ایک صحابی رضی اللہ ترن پکا وکھانا لے آتے ہیں پورا تھال پیش کر دیا ایک اور صحابی سعد بن ابادہ اور ان کے بیٹے اپنا اونٹ پکڑ کر لے آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ حاضر ہے آپ اسے قبول فرمائیے بہرحال تو پہلے صحابی خانہ لے کر آئے وہ آپ علیہ سات السلام نے قبول فرمایا دونوں کو برکت کی دعا دی کچھ ہی دیر کے بعد صفوان بن معطل رضی اللہ اس اونٹ کو لے کر حاضر ہوئے جس پر ان دونوں حضرات قدسیہ کا زیادہ راہ یعنی سامان موجود تھا تو نبی اکرم علیہ السلام نے انہیں بھی دعاؤں سے نوازا تو مقام ارض جو ہے آہ آدیش میں اس کا تذکرہ آتا ہے اور میرے لئے بھی یہ ایک نیا مقام تھا کافی میں نے کوشش کی اسے ڈونڈنے اور تلاش کرنے کی اسی دوران میرا رابطہ ہوا عرب کے ایک محقق صاحب سے انہوں نے اس عنوان پر یعنی جغرافیہ اور مختلف راستے اور نقشے اور میکات ان پر ایک درجن سے زیادہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو انہوں نے مجھے پورا نقشہ بھیجا اس سے مقامی عرض کی نشاندہی کی گئی ہے کہ بیر روحہ کے بعد یہ مقام عرض ہے یہاں پر جو ہے نبی اکرب علی صحت نے پڑاؤ ڈالا ہم بڑھتے ہیں آگے کی جانب وہ حدیث پاک جسے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے جس کا ٹائٹل یا عنوان حدیث جابر ردی اللہ تعالی عنہ ہے پچھلے سلسلے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ نبی اکرم علیہ السلاط والسلام آج کل جس علاقے کا نام جرول ہے توا کا جو مقام ہے پرانا نام توا تھا اس مقام پر قیام فرما ہوئے رات آپ نے وہاں گزاری وہاں کنواں تھا بیر توا وہاں غسل فرمایا تاکہ مکہ مکرمہ کی آبادی میں داخل ہو سکیں اگرچکیں یہ مقام آج کل اتنا نزدیک ہے کہ یہ سوچنا بڑا مشکل ہے کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لئے گس فرمایا اب پھیلاؤ آ چکا ہے پہلے مکہ مکرمہ کی آبادی اتنی وسی نہیں تھی یوں سمجھیے کہ آج کا جو ہوا کا مقام ہے میں دو ہزار دس میں جب حاضر ہوا تھا قبلہ مفتی متی الرحمان صاحب دامود القاتم العالیہ یہ بھی ساتھی تھے میں ان کی مہیت میں تھا اور ہم لوگ گلیوں سے ہوتے ہوئے اس کی زیارت کے لیے گئے تھے 2013 تیرہ میں جب میں حاضر ہوا تو نہ وہ گلیاں تھیں نہ وہ گھر تھے نہ وہ دکانیں تھیں نہ مکانات تھے بلکہ بالکل میدان تھا اور صرف تنہے تنہا یہ کنواں کھڑا ہوا تھا تو اب اس طرح توجہ نہیں رہی کیا صورت حال اس کی تو جیسے مسجد الحرام کی جو گاڑیاں ملتی ہیں لال بسیں اس جانب کو تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو یہ مقام آ جاتا ہے تو نبی اکرم علیہ اسات السلام یہاں سے غسل فرمانے کے بعد مکہ مکرمہ کی آبادی میں داخل ہوتے ہیں حدیث پاک میں دخلا من سنیت العلیہ و خارا من سنیت الصفلا نبی اکرم علی حسلاۃسلام مکہ مکرمہ میں اونچائی کی جانب سے داخل ہوئے اور اس طرف اونچائی ہے اگر بقی جب پوری ختم ہو جاتی ہے یعنی ایک تو بدقسمتی سے بقی کے درمیان روڈ نکال دیا گیا ہے تھوڑا اور آگے بڑھیں جعفریہ مارکیٹ سے آگے ہوتے ہوئے جب بکی پوری ختم ہو جاتی ہے اور جرول کی طرف جائیں تو چڑھائی آتی ہے یہ پورا علاقہ چڑھائی کا ہے تو نبی اکرم علیہ سلاط والسلام چڑھائی کے راستے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور جو ڈھلان کا راستہ تھا مسفلہ کا جو راستہ وہاں سے نبی اکرم علیہ سلاط السلام واپس تشریف لے گئے مکہ مکرمہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو لوگوں نے آپ کا پرجوش استقبال کیا بنی عبد المطلیب کے خاندان والے بھی بالخصوص بچے بھی حاضر ہوئے نبی اکرم علیہ سلاط والسلام نے شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے بعض بچوں کو پیچھے بٹھایا بعض بچوں کو آگے بٹھایا اور یوں یہ قافلہ مسجد الحرام شریف کی جانب بڑھتا ہے بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام وضو بھی فرماتے ہیں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے نبی اکرم علیہ السلاط السلام مسجد, مسجد الحرام شریف میں کہاں سے داخل ہوئے نبی اکرم علیہ السلام باب السلام سے داخل ہوئے باب السلام مبارک دروازہ جس کا انتخاب نبی اکرم علیہ السلاط السلام نے خانہ کعبہ کے داخلے کے لیے فرمایا میں یہ آز کرتا چلوں کہ آج بابو سلام جس جگہ واقع ہے اس کی سمت میں تو کوئی فرق نہیں آیا مطلب اس کے ڈائریکشن وہی ہے لیکن اس کی جو جگہ ہے اس میں فرق آتا رہا ہے یعنی پہلے تو یہ بعض تصویروں میں مطاف میں بھی نظر آیا ہے یعنی بالکل صفا مروہ قراف کر لیں پوری تو پرانی تصویروں میں مطاف کے اندر بھی یہ دروازہ نظر آیا ہے یہ تصویر میں آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت پرانا دروازہ ہے اتنا چھوٹا دروازہ نہیں ابھی ہے. اب تو بہت بڑا یہ دروازہ بنا دیا گیا ہے یعنی اور مختلف دروازے تھے یعنی صحابہ اکرام علی مردوان میں سے جس کا گھر جہاں تھا ان کے ناموں سے دروازے تھے اگر آپ اجیات کی طرف سے آئیں باب السلام کی طرف اور پاکستانی عموماً جو ہے وہ مصلا میں رہتے ہیں شارع ابراہیم خلیل کی طرف تو یہاں سے مصفلا کے راستے سے جب آپ آئیں گے تو مکہ ٹاور کے سامنے سے ہوتے ہوئے جبلے ابھی کبیس کی جانب مڑے مول شریف کی طرف بھی یہی راستہ جاتا ہے اور یہاں سے مختلف دروازے آئیں گے دار ارکم بھی یہی ہیں جہاں پر جو ہے وہ دین اسلام کا قدیم اور اولین مدرسہ لگا کرتا تھا پھر مختلف صحابہ اکرام کے ناموں سے دروازے آئیں گے ان کے گھر ہوا کرتے تھے اس کے بعد جو ہے وہ کئی دروازوں کو ملا کر اب بابو سلام بہت وسیع بنا دیا گیا ہے اور اس پوری پٹی میں سب سے بڑا دروازہ باب السلام ہے اور اس کو نیچے اتارا گیا ہے یعنی صحیح کا جو بیسمنٹ ہے بیسمنٹ سے گزر کر یہ دروازہ بالکل خانہ کے دروازے کے سامنے جا کر نکلتا باب ال کے سامنے جا کر نکلتا ہے مہدسین نے اس پر کلام کیا کیا وجہ تھی کہ نبی اکرم علیہ سلاط السلام نے داخلہ مسجد الحرام کے لیے باب السلام کا انتخاب کیا ایک ادب پر مشتمل نقطہ محتسین نے بیان کیا کہ مہمان جب کسی کے گھر جاتا ہے تو دروازے کی طرف سے جاتا ہے مسجد نبی کے وجہ تو بہت سارے دروازے ہیں باب الفتح بھی ہے باب امرا بھی ہے بہت سارے دروازے ہیں لیکن چونکہ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے وہ بابو السلام کی طرف ہے تو نبی اکرم علیہس السلام بیت اللہ میں جب گئے ہیں مسجد الحرام شریف میں جب گئے ہیں تو مسجد کے اس دروازے کا انتخاب فرمایا کہ جس کا رخ باب القاب کی جانب سے ہے تاکہ دروازے کی جانب سے ایک مہمان کا داخلہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر پر ہو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث پاک لسنا ننوی کہ ہم جب آئے ہیں نبی اکرم علی سات کے ساتھ حج پر تو ہم ماروس یہی تھا کہ صرف حج ہی ہوتا ہے لسنا نہ عاریف عمرے کا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ عمرہ بھی ہوتا ہے حتہ ایزا اطن البئی جب ہم نبی اکرم علیہ سات سلام کے ساتھ مسجد بیت الحرام میں آ گئے تو ہمیں عمرے کا پتہ چلا اب اس بات کی کیا تشریح ہے اس کے مختلف الفاظ اس کے مختلف, اس کا مختلف پس منظر ہے ایک تو پس منظر یہ ہے کہ چونکہ اب پہلے حج کے ساتھ عمرے کو جمع نہیں کیا جاتا تھا نبی اکرم علیہ صد وسلام جب ذوال خلیفہ سے چلے ہیں تو ذوال خلیفہ پر جو آپ نے قیام فرمایا مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے ابیاری علی کے مقام پر تو وہاں آپ پر وہی آتی ہے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ عمرے کو حج کے ساتھ ملائیے پر زمانہ جعلیت میں حج کے ساتھ عمرہ نہیں ہوا کرتا تھا اور نہ ہی ایسا ہوتا تھا کہ جو حج کے مہینے ہیں ان میں لوگ عمرہ کرتے ہوں تو اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ پہلے حج کے ساتھ عمرہ جو ہے وہ غیر معروف چیز تھی ہمیں اس سے پہلے اس سفر سے پہلے اس کا پتہ نہیں تھا یہاں آ کر پتا چلا اب اس ضمن میں بہت سارے علم و حکمت کے اور بھی ایسے نکات ہیں جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے مثال کے طور پر اس کال کی ایک تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے احرام باندھ لیا تھا لیکن ہم نے احرام حج کا باندھا ہے یا عمرے کا باندھا ہے اس کا ہمیں ادراک نہیں تھا ایسا ہونا ممکن ہے بارش میں اور جگر کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے ایک شخص احرام مان لیتا ہے اور کسی قسم کی تعین نہیں کرتا کہ وہ احرام حج کا ہے یا عمرے کا ہے تو بھی اس کا احرام درست ہے اور جب تک یہ طواف نہیں کر لیتا اسے اپنی نیت متعین کرنے کا اختیار ہوتا ہے اور اگر کسی نے اب بھی نیت متعین نہیں کی تو ہمارے فکاہ نے بیان کیا اب وہ جو طواف کرے گا اس کا طواف اس مبہم نیت کے باوجود عمرے کا طواف کہلائے گا اور اب اسے عمرے کی ادائیگی کرنی ہوگی نبی اکرم علیہ سلاط والسلام نے عمرہ کی ادائیگی کے بعد مروہ پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان بھی فرمایا کہ جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے وہ احرام کھول دے یعنی حلق وغیرہ کروا لے اور جو اپنے ساتھ حدی لے کر آیا ہے یعنی ایسا جانور کہ جو مذبح میں جا کے قربان ہونا ہے یوم نہر دس دلحجا کو جس کی قربانیں دی جانی ہے اگر کوئی اپنا جانور ساتھ لے کر آیا ہے تو وہ احرام نہ کھولے اب یہ جو مسئلہ ہے کہ نبی اکرم علیہ صلاحت والسلام نے آ, کون سا حج فرمایا حج کران فرمایا یا حج تمتو فرمایا یہ جو علماء کے درمیان ایک بحث ہے اور اس بحث کے اندر جو ایک مشکلات درپیش آئیں اور حل بڑا دشوار ہوا اور بڑے بڑے علماء میں اس کا اختلاف ہوا یعنی مشتحدین میں تابعین کے بعد سے یہ اختلاف موجود ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر نبی اکرم علیہ حسرات والسلام احرام اتار کر آ, حلق یا تقسیم فرما لیتے تو فیصلہ ہو جاتا کہ آپ کا جو حج تھا کران ہے یا تمتو ہے اگر ایسا فرما لیتے تو کران ہونا واضح ہو جاتا لیکن آپ نے احرام نہیں اتارا اب جو تمتو کرنے والا بھی اگر جانور ساتھ لے کر آئے تو وہ احرام نہیں اتارتا عمرہ کرنے کے بعد کران والا بھی نہیں اتارتا تو نبی اکرم علیہ سات السلام نے احرام تو نہیں اتارا تو اب آپ کا جو حج تھا وہ حج کران تھا یا تمتو تھا اس میں علماء کا اختلاف ہوا لیکن راجہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ سلاط السلام کا جو حج تھا وہ حج کران تھا تو یہ اختلاف کیوں واقع ہوا اس کا پس منظر میں نے ارض کیا ہے تو نبی اکرم علیہ السلاط السلام نے صحابہ اکرام علیہ المردوان کو فرما دیا کہ جو جانور ساتھ لے کر آیا ہے وہ احرام نہیں کھولے گا اور بقیہ لوگ احرام کھول سکتے ہیں اب کس, کس نے کھولا اس کا تذکرہ آج جو ہم حدیث عرض کریں گے اس کے آخر میں بھی آ رہا ہے نبی اکرم علیہساط وسلام کا جب کافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا تھا تو ایک واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعنہ یعنی یہ کافلہ جب مقام سرف کے قریب پہنچا ہے جس کا نام آج کل نواریہ ہے اور یہ ہے تو حرم سے باہر لیکن مکہ مکرمہ کی آبادی میں آ چکا ہے یعنی کچھ ایسے علاقے بھی ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ کی آبادی میں آ چکے ہیں آبادی کے وسیع ہونے کے باعث لیکن وہ حرم میں نہیں ہے نواریہ انہیں علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے بعض لوگ مکہ مکرمہ میں رہنا پسند نہیں کرتے کیونکہ یہاں ایک گناہ جو ہے اس کا عذاب بھی ایک لاکھ گنا کے برابر ہے تو وہ ایسے علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پر جو حرم سے باہر ہیں تو نواریہ بھی انہیں علاقوں میں سے ایک علاقے کا نام ہے تو مقام شرف پر جب قافلہ پہنچا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منقول ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عارضے کا شکار ہوئی اور مخصوص ایام شروع ہو گئے ازواج متحرات میں سے مدسین نے نقل کیا تقریبا تمام مہینے حج تمتو کیا ہے یعنی انہوں نے عمرے کا ایران مان رکھا تھا اب یہ مکہ مکرمہ پہنچ گئی نبی اکرم علیہ سلاۃ السلام نے دیکھا کہ رو رہی ہیں پوچھا کیا وجہ ہے اپنا عرضہ بیان فرمایا نبی اکرم علیہ سلاۃ السلام نے دلاسہ دیا اور فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے یہ معاملہ تو رکھ دیا گیا ہے یعنی اس سے تو فرار ممکن نہیں تو آپ علیہ السلاط والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ردی اللہ تعالی عنہ کو احرام کھولنے کا حکم ارشاد فرمایا فرمایا بال کھول دو کنگھی کرو اور پھر حج کے وقت آپ نے حج پر جانے کے لیے احرام ماندا اور جو آپ نے حج کا احرام ماندہ وہ حج افراد گویا کہ آپ نے کیا, کیا کیونکہ عمرہ تو آپ نے کیا نہیں تھا تو اب مکہ مکرمہ میں آ کر جو احرام ماندہ ہے اس سے آپ کا جو حج ہے وہ حج افراد واقع ہوا نبی اکرم علیحص السلام کے اس قافلے نے واپسی کی ہے چودہ ذوالحجہ کو تو چودہ ذوالحجہ کو جب بالکل قافلہ چلنے کا ٹائم تھا اس وقت حضرت عائشہ ردی اللہ تعالی عنہا نے جس عمرے کا احرام کھول دیا تھا اس عمرے کی قزا ادا فرمائی یعنی حج کے بعد چودہ ذوالحجہ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اس عمرہ کی جو قزا تھی وہ ادا فرمائی یہ ایک واقعہ رونما ہوتا ہے اور اس واقعے کے اندر ہمیں یعنی یوں سمجھیے کہ بہت سارے علم و حکمت کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنے کو ملتے ہیں اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مولمائے امت ہیں کتنے ایسے مسائل ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہمیں سیکھنے کو ملے ہیں پہلا مسئلہ اگر کوئی عورت ایسے ایام میں مکہ مکرمہ پہنچتی ہے کہ اس نے عمرے کا احرام باندھ رکھا ہے اور حج بالکل قریب ہے یعنی یہ جو قافلہ تھا نبی اکرم علیہ ساۃ اور رفاقہ کا قافلہ یہ چار ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچا ہے اور حج پر جانے کے دن کم تھے تو اگر کوئی عورت نزدیک کے ایام میں پہنچتی ہے عمرے کا احرام باندھ رکھا ہے اور اسے پتا ہے کہ اگر میں انتظار کروں گی کیونکہ نپاکے کی حالت میں تو کوئی بھی عورت طواف نہیں کر سکتی طواف مسجد میں ہوتا ہے اور مسجد میں وہ جا نہیں سکتی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ احرام کھول دے واضح رہے کہ احرام باندھنے کے بعد احرام کھولنے کے جو مسائل ہیں ان میں کافی تفصیل ہے مختلف طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو اس عورت کے ساتھ خاص ہے جسے یہ آرزہ پیش آئے اسے کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا یہ کوئی ایسا فیل کر لے کہ جو فیل حالت احرام سے جو باہر ہوتا ہے وہ کرتا ہے یعنی کو کنگی کرنا یا خوشبو لگا لینا یا کوئی اور ایسا کام جو حالت احرام والا نہیں کرتا ایسا فیل کرنے سے احرام کی حالت خود بخود ختم ہو جائے گی صرف اور صرف ایسی عورت کے لیے اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے جدا گانا مسائل ہیں مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ حج کرنے پہنچتا ہے احرام کی حالت میں ہے اور اسے روک دیا جاتا ہے کہ تم نہیں جا سکتے سو مسائل آ سکتے ہیں تو اگر کوئی مؤثر ہوا ہے تو اس کے احرام کھولنے کا طریقہ مختلف ہے پہلے وہ جانور بھیجے گا حرم میں جانور حرم میں ضبح ہوگا اس کے بعد پھر وہ حلق کروائے گا یا تقصیر کروائے گا پھر وہ احرام کھول سکتا ہے تو ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر ایک کیٹیگری کے مسائل کو دوسری کیٹیگری کے مسائل پر قیاس نہ کیا جائے دوسری جو بات اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ احرام کھول دیا تو پھر آپ نے حج کا احرام باندھا اور حج کا جب احرام کوئی باندھے گا تو وہ براہ راست ارفات میں جائے گا اور اگر کوئی عورت ایسی ہو جو حج پر جا رہی ہو اور نزدیک ترین ایام ہو اور اسے خدشہ ہو کہ مخصوص ایام شروع نہ ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ حج افراد کا احرام ماند لے حج, حج افراد کا احرام ماننے کے لیے یہ اگرچہ سنت موقع ہے کہ تواف قدوم کیا جائے لیکن سنت موقع ہے اور جو نپاکی کی حالت میں ہوگا اس پر یہ سنت مقدہ عائد بھی نہیں ہوگی اور اگر یہ عمل چھوٹ بھی جاتا ہے تواف کدوم کرنا تو کسی قسم کا کوئی جرمانہ اس عورت پر نہیں ہوگا یہ برائے راست عرفات جا سکتی ہے تو حجے افراد کا احرام بھی گھر سے باندھا جا سکتا ہے بالخصوص ایسے آرضے کے وقت تو اگر احرام کوئی کھول دیتا ہے دوسرا نقطۂ سیکھنے کو ملا تو چونکہ عمرہ کا احرام مان چکے تھے جس طرح کوئی نماز کی نیت کرے اگرچہ وہ نفلی نماز کی نیت ہو اور وہ نماز توڑ دی جائے تو ایسی نماز ذمے پر قضا ہو جاتی ہے ایسی نماز کا ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی احرام مان لیتا ہے احرام ماننے کے بعد احرام کا کھول دینا جو ہے وہ اس احرام جس چیز کا باندھا گیا تھا اس کی قزا کو لازم کر دیتا ہے اب عمرے کا ایران باندھا تھا تو اب عمرے کی قزا کرنا ضروری ہو جاتی ہے تو اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے عمرے کی قزا ادا فرمائی نبی اکرم علیہ حسرات والسلام نے حدود حرم کے باہر سے ایرام باندھا مقام جیرانہ سے جرانا سے آپ آٹھ سن ہجری کو احرام مان کر مکہ مکرمہ تشریف لائے امرادہ فرمایا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب آپ عمرادہ فرما رہی تھیں احرام ماننے کا حکم دیا مقام تنئیم سے وہ مقام تنئیم جس کا نام آج کل مسجد عائشہ سے مشہور ہے جہاں پر لوگ عمرے کا احرام ماننے کے لیے جاتے ہیں اور مسجد مسجد الحرام شریف سے لال بسیں چلتی ہیں مسجد عائشہ جانے کے لیے تو اس کا نام مسجد عائشہ اس لیے پڑ گیا اس مسجد کا نام بھی کہ یہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمرے کی قزا کے لیے نیا احرام تھا وہ باندھا تھا تو اب دو چیزیں آئیں ایک چیز یہ کہ ایک وہ مقام جہاں سے نبی اکرم علیہ سات السلام نے خود احرام باندھا دوسرا وہ مقام جس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو احرام باندھنے کا ارشاد فرمایا ایک آپ کا فعل ہے اور ایک آپ کا قول ہے اور ذابطہ یہ ہے آپ کا جو قول ہے وہ فعل پر ترجیح رکھتا ہے اس لیے علماء نے بیان کیا کہ مسجد عائشہ یعنی مقام تنعیم سے عمرے کا احرام ماننا حدود حرم میں سب سے افضل ہے کیونکہ آپ کا جو قول ہے وہ زیادہ راجب ہوتا ہے تو یوں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے بہت سارے عمرے کے جو مسائل تھے وہ ہمیں سیکھنے کو ملے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارت فرما رہے ہیں حتیٰ ازا تئین البی تما کہ جب نبی اکرم علیہ سات والسلام کے ساتھ ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یا اس سفر میں ہمیں پتہ چلا کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی ہوتا ہے مسجد حرام شریف میں آپ داخل ہوئے ہیں اور کعبہ معظمہ کو دیکھتے ہی آپ علیہ سلاد واللام سے مختلف دعاؤں کا پڑھنا ثابت ہے اور ان دعاؤں کو شریعہ الشریعہ طریقہ مفتی امجد علی اعظم رحمتہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب بہار شریعت چھٹے حصے میں بھی ان دعاؤں کو نقل فرمایا ہے وہاں سے یہ دعائیں دیکھی جا سکتی ہیں اس کے بعد آپ علیہ ساط والام کا کے معمول تھا کہ مسجد میں داخلے کے وقت تہیت المسجد ادا فرماتے تھے لیکن آج آپ نے تحیط المسجد ادا نہیں فرمائی اس کی وجہ علما نے یہ لکھی ہے کہ تحیط المسجد کا جو ادب ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھی جائے یہ دنیا کے تمام مساجد کے لیے ہے سوائے مسجد الحرام کے مسجد الحرام کا یہ حق ہے کہ یہاں آ کر سب سے پہلے طواف کیا جائے طواف صرف یہیں ہوتا ہے تو نبی اکرم علیہ السلاط والسلام نے سب سے پہلے طواف کا آغاز فرمایا اس حدیث پاک کے الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں راوی کہتے ہیں استعلم رکنا نبی اکرم علیہ السلاط السلام نے حجر اسود کا استلام فرمایا نبی اکرم علیہ کے استلام کی کیا بات ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ صاحت السلام نے حجر اسرت کا استقبال یا استعلام فرمایا اپنے مبارک ہوٹ اس پر کافی دیر رکھے رکھے گریہ زاری فرماتے رہے مڑ کر دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے وہ بھی رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ سرمایا یا عمر ہا ہونا تس قبل ابرات اے عمر یہ آنسو بہانے کی جگہ ہے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم علیہ سات خوب زاروں قطار روتے رہے اب مقام استعلام کی جو کیفیت تھی نبی اکرم علیہ السلام نے اپنا سر اقدس حجر اسود پر رکھا اور روایتوں میں آیا کہ اس طرح رکھا جس طرح سجدے میں پیشانی رکھی جاتی ہے اس کا بوسہ بھی لیا اور ہاتھ رکھے اور پیشانی اس انداز پر رکھی کہ جس طرح سجدے میں پیشانی رکھی جاتی ہے اور یہ حضرت اسود کے استلام کا سب سے اعلی طریقہ ہے اس جگہ پر نبی اکرم علیہ سات کا خوشو فرمانا بکا فرمانا اس کی کیا وجوہات تھی علماء نے لکھا کہ یہ رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور حیا کی وجہ سے تھا یا اس لیے تھا کہ یہ مقام نزول رحمت ہے یا اس لیے تھا کہ یہ مقام اخلاص ہے یہاں پہنچ کر دل جو ہے خالص سے تن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور محبت اور بڑھ جاتی ہے اور جو ہے جس جسے خانہ کعبہ کے قریب بندہ پہنچتا ہے تو اس کی طرف ایک الگ قلب کے میلان کی کیفیت ہوتی ہے دل کا کھینچاؤ ہوتا ہے اور ایک الگ کیفیت ہوتی ہے میں سفر پر تھا پڑا میں نے تھوڑا سا عجیب معاملہ دیکھا میری بچی پانچ سال کی ہے تو پورے سفر میں وہ نارمل رہی لیکن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو بار بار مجھے کہہ رہی ہے بابا لبیک پڑھیں لبیک پڑھیں اچھا آپ نہیں پڑھ رہے میں پڑھ رہی ہوں تو کئی دفعہ اسے روکا بھی کہ اتنا مطلب کہ زور سے نہ پڑھو گلا بیٹھ جائے گا تو ایک عجب کیفیت ہوتی ہے بندے کی کہ جس سے سے وہ قریب آتا ہے اس کے دل کی کیفیات تبدیل ہوتی ہیں تو نبی اکرم علیہ حسلات والسلام کا خاص ایک انداز تھا حجر اسود کے پاس اب آگے بڑھتے ہیں حدیث پاک میں ہیں نبی اکرم علی السلام نے استلم رکنا استلام رکنا استعلام فرمایا فرم الن طواف کا آغاز فرما دیا اور تین چکروں میں رمل ادا فرمایا نبی اکرم علی سلاطلام جب اپنا عمرہ ادا کرنے آئے وہ عمرہ جو قزا کا عمرہ تھا یعنی حدیبیہ کے اگلے سال تو کفار کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ لوگ مکہ مکرمہ سے جا کے یسرب میں آباد ہو گئے ہیں اور یسرب بیماریوں کا شہر ہے یہ لاگر ہو گئے ہیں اور ان کے اندر توانائی نہیں ہے ہمت نہیں ہے انہوں نے تانا دیا اس طرح کا تو نبی اکرم علیہ سات السلام نے اس وقت پہلی مرتبہ حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ذرا اکڑ کر چلو تاکہ مشکین مکہ کو پتا چلے کہ ہم لاگر اور بیمار نہیں ہوئے ہیں تو رمل کا ایک انداز ہے یعنی چھوٹے چھوٹے قدم اور رکتا ہوا تیزی، تھوڑا سا تیزی سے بڑھتا ہوا اور کندھوں کو تھوڑا سا لہرا کر چلتا ہوا بندہ رمل ادا کرتا ہے تو رمل کی مشروعیت کا ضرور ایک خاص پس منظر ہے لیکن یہ حدیث پاک جو ہم سن رہے ہیں یہ حدیث پاک ہے حجت الوداع کے متعلق نبی اکرم علیہ سات اسلام نے صرف اس موقع پر ہی رمل نہیں فرمایا بلکہ حجت الوداع کے موقع پر کہ جب مکہ فتح ہوئے بھی دو سال ہو چکے ہیں مشقین کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ اب حج نہیں کریں گے اور مسلمان ہی مکہ مکرمہ میں ہیں اب بھی آپ علی سلاۃسلام کا رمل فرمانا اس بات کی دلیل تھا کہ یہ سنت اب قیامت تک جاری رہے گی اور حج کے اندر بہت سارے افعال ایسے ہیں کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی سے ہے جیسا کہ سفار مروا حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ادا پر مشتمل ہے تو کوئی تو ایسا فعل ہونا تھا کہ جو صرف اور صرف نبی اکرم علیہ صلاح السلام نے کیا ہو طواف بھی ایک پرانی عبادت تھی نئی عبادت نہیں تھی تو بہرحال نبی اکرم علیہ الساط والسلام نے رمل ادا فرمایا اور جو اجتباء کیا جاتا ہے دایا کندھا جو ہے اس پر چادر نہیں رکھی جاتی بلکہ نیچے سے لی جاتی ہے تو اجتباء جو ہے وہ رمل ہی کا تابع ہے رمل کرنا تھا توانائی دکھانی تھی اس لیے اجتباع کیا گیا نبی اکرم علیہ ساط والسلام نے رمل صرف تین چکروں میں فرمایا ہم تین چکروں میں ہی کرتے ہیں نبی اکرم علیہ سلاط السلام نے اجتباع ساتوں چکروں میں فرمایا اس لیے ہم اجتبا جو ہے وہ ساتوں چکروں میں کرتے ہیں جیسا نبی اکرم علیہ سلاط والسلام نے ہمیں حج کا طریقہ کر کے بتایا اسی طریقے پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں اس کے بعد نبی اکرم علی سلاطلام صفا کے جانی بڑھتے ہیں اور صفا کے جانب بڑھنے کے بعد صحیح ادا فرماتے ہیں ارادہ تو یہ تھا کہ آج صحیح پوری کر لیتا لیکن وقت کافی ہوا چاہتا ہے بقیہ بہت سارے سیگمنٹس باقی ہیں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج آج ہم نے نماز تک ادا کر دیتا ہوں سفا سے پہلے پہلے تک روک دیتے ہیں اس کے بعد راوی کہتے ہیں ومشا اربان چار چکر آپ نے مطلب کے نارمل حالت میں فرمائے تین میں رمل فرمایا چار نارمل حالت میں فرمائے طواف مکمل ہو گیا فض الہ مقامی ابراہیم مقام ابراہیم پر تشریف لے جاتے ہیں فقرہ قوان پاک کی عائد پڑھتے ہیں و تخصوب مقامی ابراہیم مصلح کہ اللہ تعالی نے فرمایا مقامی ابراہیم کو جائے نماز بنا لو فض المقام بین بین البعیت اس انداز پر کھڑے ہوئے کہ خانہ کعبہ اور اپنے درمیان مقام ابراہیم کو رکھا مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے جو طواف کی نماز ہے وہ ادا فرمائی طواف کے نفل مشہور ہیں لیکن جب بھی کوئی طواف کرے گا دو رکعت پڑھنا اس پر واجب ہو جائے گا مصنون یہی ہے کہ طواف کرنے کے بعد یہ نفل پڑھ لے اگر یہ فوراً نہیں پڑھتا اس کے ذمے پر باقی رہیں گے اگر عمرہ کر رہا ہے تو صحیح کے بعد پڑھ لی جب بھی بہل ادا ہو جائیں گے چلا گیا ہوٹل یاد نہیں رہا دوبارہ آ کے پڑھ لی تب بھی ادا ہو جائیں گے لیکن مسنون یہی ہے کہ طواف کے بعد یہ نفل پڑھے جائیں اس کے بعد راوی کہتے ہیں فکان ابی یقول ہو ولا علم ہوں ذکر ہو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدی اللہ تعالیٰ اپنے والد امام باقر صادق سے یہ روایت بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بی یقول میرے والد مجھے واقعہ بتا رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ گویا کہ نبی اکرم علیہ سات اسلام میرے سامنے ہوں اس کے بعد نبی اکرم علیہ السوۃ السلام نے کالا یکرفر قاتین کُلح اللہ حٹ اقل یا ایرون یہ دو صورتیں ان رکتوں میں آپ نے ادا فرمائی ہیں اور بڑے خاص خاص جو نماز ہوا کرتی تھی نبی اکرم علیہ السلاۃ السلام نے یہ جو صورتیں ان میں پڑھی ہیں سما رجا الا رکنی پھر آپ علیہ السلاط السلام حضرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ جب صحیح کی طرف جانے لگے تو استلام کر کے پھر جائیں اب یہ آپ دور جا کر بھی استلام کر سکتے ہیں اور اگر نہیں کیا تو بہرحال جب آپ مقامی سفا پر پہنچ گئے ہیں تو وہاں جا کے بھی استلام کر سکتے ہیں سما خراجہ باب ال صفا اور آپ علی السلاط السلام صفا جو پہاڑی ہے اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں ان شاء اللہ عزیز صحیح اور صحیح کے بعد کیا ہوا منا جانے سے پہلے نبی اکرم علیہ حسلات السلام نے اس جگہ قیام فرمایا اور جہاں قیام فرمایا اس وادی کا نام کیا تھا اور تین یا چار دن آپ قیام فرما رہے اس دوران مسجد الحرام شریف آپ کا آنا جانا ہوا یا نہیں یا براہ راست مینا تشریف لے گئے تمام واقعات نبی اکرم علیہ ساد اسلام کا سفر حج اللہ نے چاہ تو کنٹینیو رکھیں گے اور آئندہ ہفتے اس کا تسرس جاری رہے گا سبحان اللہ، اللہ، عز یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے یا جو مرحلہ ہے اس کی اپنی کیفیت میں اس کو یوں محسوس کرتا ہوں جتنا کر پاتا ہوں کہ ایک تو حرمین طیبین ہے اور نبی کریم علیہ السلاۃ السلام مکے شریف جا رہے ہیں حج کے لیے جا رہے ہیں تو گویا کہ توحید اور رسالت دونوں کی کیفیات اس میں جھلکتی ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکت آتا صحابی رضی اللہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے جی نبی اکرم علیہ اللہۃسلام یہ فرما رہے تھے جی خزو مناسب مجھ سے مناسب سیکھ, سیکھ لو تو ایک سابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سکھائیے کہ گویا کہ ہم آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے چھوٹے سے بچے کو جو سکھایا جاتا ہے نا وہ आ? عشق اور مستی میں آتے ہوئے آگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گویا کے انہوں نے بچوں کی طرح میں آپ سے جائیں یعنی انداز اتنا آسان ہو تثیم ایسی ہو ماشاء اللہ نہیں یہ ان کی مراد نہیں تھی، انداز آسان ہو، محبت پہ انہوں نے کہا ہے ٹھیک مفتی اب اگلا ہمارا جو مرحلہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے ابھی سیگمنٹ باقی ہیں ایک ہی سیگمنٹ ہوا ایک ہی مرحلہ ہوا ہے تو اگلا جو ہمارا مرحلہ ہے اور ہمارے جو یہاں پہ حاضرین ہیں ان کا بھی ہے اور اس کے لیے فیصل بھائی ہمارے ایکٹو ہوں گے انشاءاللہ شاء سیگمنٹ کے لیے اس مرحلے کے لیے یہ مرحلہ کیا ہے یہ سوال پوچھنے کا مرحلہ ہے آپ کے لیے ایک سوال ہے کوئز ہے آپ سوال کا جواب دیں گے ہمارے جو حاضرین ہیں یہ جواب دیں گے انشاءاللہ اللہ جیسے پچھلے ہفتے ہوا تھا ایسے ہی اس ہفتے بھی ہوگا آپ کو اسکرین پہ بھی سوال دکھایا جاتا ہے ابھی انشاءاللہ اللہ اور آپ یہ سوال دیکھیے بم چلے دیکھتے ہیں جی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں ایک سوال ہے حاضرین سے حاضرین آپ تیار ہیں بھائی پتا ہے نا ایک سوال ہونا ہے آپ سے ٹھیک ہے جی نہ ہمارے حاضرین کو تو پتا ہے فیصل بھائی آج کا سوال کیا ہے اور اس کے آپشن کیا ہیں میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ انشاءاللہ اسکرین پہ بھی دیکھیں گے اور ہمارے حاضرین میں یہ باقاعدہ کارڈ کی صورت میں پیش بھی کیا جائے گا اس پہ انشاء یہ اپنا نام بھی لکھیں گے اور سوال میں درست آپشن کیا ہے وہ بھی بتائیں گے جیسے ہی ہمارے فیصل بھائی سوال بتائیں گے مصیب ہمارے حاضرین کے لیے پانچ منٹ تو فیصل بھائی سوال کیا ہے اور آپشن کیا ہے اور آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے فیصل بھائی کے سوال بتانے ہی کے ساتھ عمرے کے بنیادی افعال میں سے کون سی ترتیب صحیح ہے نمبر ایک پہلے احرام پھر صحیح کے ساتھ چکر پھر طواف کے ساتھ چکر پھر حلق یا تقسیر نمبر دو آپشن ہے بی پہلے احرام پھر حلق یا تقسیر پھر طواف کے سات چکر پھر سعی کے چار چکر سات چکر سی آپشن ہے پہلے احرام پھر طواف کے سات چکر پھر سعی کے سات چکر پھر حلق یا تقسیر ڈی آپشن ہے پہلے احرام پھر طواف کے ساتھ چکر پھر حلق یا تقصیر پھر صحیح کے ساتھ چکر یہ چار اپشن ہے کہ عمرے کی بنیادی افعال میں سے کون سی ترتیب صحیح ہے یعنی کون سا عمل پہلے کرنا ہے کون سا اپشن درست ہے اے درست ہے بی درست ہے سی درست ہے یا ڈی درست ہے دوستر میرے ہمارے حاضرین جو ہیں ان ان میں کارڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں آپ کو ایک دوسرے سے پوچھنا نہیں ہے اور خود کیونکہ آپ میں سے اکثر میرا حسن نے ایسے ہیں کہ جو ہرام طیبین کی حاضری کی طرف گامزن ہے جا رہے ہیں, ہیں انشاء اللہ تو آپ کو اے بی سی اور ڈی یہ آپشن دیے گئے آپ پین سے اس پہ اوپر ایم اپنا, ایم اپنا نام بھی لکھیں اور اس میں صحیح کون سا آپشن ہے اس پہ سائن بھی لگائیں ٹک بھی کریں انشاءاللہ شاء اللہ حضرت جو پہلے فیصل بھائی کتنے پہلے کتنے کو آپ جو ہے کوئی توحفہ پہلے پہلے جو ہے وہ کار تقسیم ہو ایک منٹ سب کارڈ تقسیم کر دیں اب دے گا کوئی بھی نہیں دے گا کوئی بھی نہیں کارڈ تقسیم کر دیں ٹھیک ہے کوئی باقی تو نہیں رہے گی کارڈ ملنے سے ہمارے حاضرین میں سے ٹھیک ہے اگر کارڈ دے دیجئے نہیں کارڈ جمع فیصل بھائی کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ سجل آپ یہاں پہ آ کے جمع کرائیں گے اور پہلے پانچ اسلامی بھائی جو ہوں گے انشاءاللہ اللہ اچھا اسے تحفہ بھی بیٹھ جائیں اب دیکھیں اب پہلے پانچ کا اعلان کریں گا دوڑ شروع ہو جائے گی فیصل بھائی وہاں کھڑے ہو جائیں جو پہلے پانچ آپ کا مل جائیں ان کو نوٹ کر لیں فیصل بھائی درست سوال ہے نا مدنی چینل کے ناظرین ہمارے حاضرین جو ہیں ان میں تو بڑا ذوق و شوق دیکھنے میں آ رہا ہے انشاءاللہ اللہ مدینہ شریف کی سوغات ہے وہ بھی ان کو پیش کی جائے گی اور انشاءاللہ شاء امیر اہل سنت کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے جو سفر حج کے دوران انشاءاللہ شاء اللہ ازر ایک باندنے, کیفیت باندھنے میں اور اس کے رسول بڑھانے میں ان شاء اللہ معابین و مددگار ہوگی اگر آپ اسلام کے بیٹھے رہیں گے نا تو ہمیں بڑا اچھا لگے گا آپ بیٹھے رہیں آپ کی توجہ حاصل رہے تو انشاءاللہ شاء آپ کے ایک بھی وصول ہو جائیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہوں اس کا اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلا مرحلہ جو ہے جیسے کہ میں نے شروع میں ارض کیا تھا کہ حج کے جو مسائل ہیں بھی مفتی صاحب نے بھی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ارض پیش کی بہرحال مفتی صاحب میں نے ارض کیا تھا کہ حج کے جب احکام بیان ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی ٹرمینولوجی اور اصطلاحات ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتی تو پورا مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے اور اس کے اس کے حوالے سے الحمد ایک مرحلہ رکھا گیا ایک مدنی گلدستہ رکھا گیا اس کی طرف بڑھیں گے آئیے نازین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف حج اصطلاحات حج عمرہ یعنی بنیادی مضامین کا تعارف <سحن> ایک لفظ آپ مسائل حج عمرہ کے درمیان بار بار سنیں گے میکات سے احرام اخر یہ میکات ہوتی کیا ہے کس مقام کو میکات کہتے ہیں آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں میکات ایسی جگہ جہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے جانے والا احرام باندھتا ہے اور بغیر احرام کے آگے نہیں جا سکتا میکات کہلاتی ہے میکات پانچ ہیں ذوال خلیفہ یا یار علی یہ اہل مدینہ کی میکات ہے جوحفا یہ ساحلی شہر رابق کے قریب واقع ہے اور اہل شام و اردن اور تبوک سے آنے والے یہاں سے احرام باندھتے ہیں یلملم لم یہ اہل یمن کی میکات ہے پاکوہن ہند کے لوگ سمندر سے جائیں تو اسی میکات کی محاذات آتی ہے ذات قرن آج کل اس کا نام سیل کبیر ہے یہ اہل طائف اور ریاض سے آنے والوں کی نیکات ہے ذات عق یہ عراق سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے مقات پانچ ہیں کون کون سے مقامات ہیں ان کے کیا نام ہے آپ نے سنے صحیح کرنا کسے کہتے ہیں ملین اقدرین کسے کہتے ہیں صحیح کہاں ہوتی ہے صفا اور مروہ ان کی کیا تفصیل ہے یہ تقریباً چار چیزیں ہیں آئیے آئیے ایک ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں سی میل اقدرین مسا صفا مربا ان کی تفصیل صحیح سفا اور مروہ کے درمیان چلنے کو سعی کہتے شعی کہ اخدرین سفا سے تھوڑا آگے بڑھیں گے تو سب لائٹ آ جائے گی یہاں پر مرد حضرات کو دوڑنا ہوتا ہے اور جو ہی سبز لائٹ ختم ہو دوڑنا بند کر کے صرف چلنا شروع کر دیں گے جس جگہ دوڑتے ہیں اس حصے کو میلینی اخترین کہتے ہیں جگہ سہی کی جاتی ہے اسے مسا کہتے ہیں سفا اور مروا سفا اور مروا دو الگ, الگ الگ پہاڑیاں ہیں کابا شریف کے دروازے کی طرف پیٹ ہو تو سفا دائیں جانب اور مروا بائیں جانب ہوگی یہ پہاڑیاں اصلی حالت میں موجود نہیں البتہ ان کی ابتدا جہاں سے ہوتی تھی وہاں کچھ چڑھائی ہے اور چھوٹی چٹان صفا اور مروا کے کنارے پر رکھی ہوئی ہے صفا اور مروا کی جگہ اس وقت اس عمارت کے اندر موجود ہے جو جبلے ابی کو کی جانب واقع ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ کوئی پتھریلا علاقہ ہوگا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ جگہ چونکہ محدود ٹکڑے پر واقع ہے زائرین کی کثرت کی بنا پر کئی منزلہ عمارت قائم ہے جس میں شعی کی جاتی ہے فرش پر اعلی درجے کا ماربل لگا ہوا ہے عمارت کے اندر اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں لہٰذا ذہن میں یہ نقشہ نہ بنایا جائے کہ صفا اور مروا کی ناجانے جانے کیا کیفیت ہوگی عمارت میں سب سے نیچے بیسمنٹ ہے مولد شریف یا جبلے ابی قبیس کی جانب سے بابو سلام سے داخل ہوں تو فی زمانہ اسی بیسمنٹ سے گزر کر مسجد الحرام شریف میں داخل ہوتے ہیں یاد رہے کہ جہاں سڑی ہوتی ہے یہ جگہ مسجد کا حصہ نہیں بیسمنٹ کے حصے میں تاحال غیر محتاط پوسی نہیں ہوئی لہذا یہاں پر سڑی کرنے کو ترجیح دی جائے بیسمنٹ سے اوپر گراؤنڈ فلور اور اس سے اوپر پہلی اور پھر دوسری منزل ہے جس کے بعد چھت ہے اس پر بھی سڑی ہوتی ہے فرسٹ فلور اور اوپر کی منزلوں پر جانے کے لیے جبلے ابی قبیس کی جانب سے برقی سیڑیاں اور لفٹ کی سہولت موجود ہوتی ہے طواف کے بعد صفا اور مروا کی طرف جانے کا طریقہ یہ ہے جب آخری چکر ختم ہو تو طواف والوں کے ساتھ بغیر نیت طواف کے تھوڑا آگے بڑھ جائے جب کابے شریف کا دروازہ پار ہو جائے تو پھر باب سلام کی جانب آگے بڑھیں گے تو زم کے نل کے جہاں مسجد شریف میں لگائے گئے ہیں اس کی بائی جانب الاس صفا کا بورڈ بھی لگا ہوگا یہاں دو راستے ہیں ایک راستہ سیدھا باہر کی جانب جا رہا ہے یہی بابو سلام اور بیسمنٹ میں لے کر جائے گا اور دوسری دائیں جانب اوپر چل رہا ہوگا یہ آہستہ آہستہ کی چڑھائی پر مشتمل ہے اور فرسٹ فلور پر لے جائے گا یاد رہے کہ اگر آپ طواف سے فارغ ہوتے ہی فوراً سفا کی طرف مڑیں گے تو بہت زیادہ رش میں پھنس جائیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جس کو طواف کے بعد سعی کرنا ہو اسے چاہیے کہ جب ساتواں چکر طواف کا کر رہے ہوں تو تھوڑا تھوڑا باہر کی جانب یعنی کعبہ شریف سے دور ہوتے چلے جائیں تاکہ واپسی میں مشکل نہ ہو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے حاضرین کے جو جوابات آئے ہیں تو ان میں سے فیصل بھائی کتنے اسلام بھائیوں کو کیا تحفہ دے رہے ہیں اور ان کے نام کیا ہے ہاتھوں ہاتھ, ہاتھ الحمد آج تقریباً 42 اسلام بھائی جو یہاں پر موجود ہیں اس جی میں سے تقریباً 40 اسلام بھائی نے صحیح جواب دی سبحان اللہ سدو کے علاوہ ٹھیک ہے اللہ اس میں شروع میں جنہوں نے پانچ اسلامی بھائی نے سب سے پہلے جواب دیے ہیں ان شاء اللہ انہیں امیر علیہ سنت کی مایا ناس تصنیف عاشقان رسول کی ایک سو تیس حکایت ماں مکے مدینے کی زیارت ان اللہ یہ بھی پیش کی جائے گی شروع کے جو پانچ اسلامی بھائی ہیں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ انہیں بادام مدینہ بھی پیش کی جائے گی کیا بات ہے تو ابھی ہاتھ پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ کیا بات اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ سارے حجاج ہیں جائیں گے جو ہج پہ جا رہا ماشاء اللہ اکثر دوسرا یہ ہے کہ اگلی دفعہ آپ کو جو ہے نا پانچ کارڈ لینے کے لیے بڑا تر کھڑا ہونا پڑے گا تو دوڑ ہو گئے نا پہلے پانچ آپ کی طرف سبقت کریں گے اور آگے بڑھیں گے آپ اگلے سسے سے بچ کے رہیے گا ذرا فیصل بھائی ابھی پانچ کے نام اور ترکیب جن کے فیصل بھائی نام لے رہے ہیں وہ مہا تشریف لے لیں ابھی ہاتھ ہی اپنا تحفہ لینا ٹھیک ہے چلیں کچھ دیر میں آتے ہیں پھر فیصل بھائی کی طرف بڑھیں گے اور یہ اسلام بھائی کو انشاءاللہ شاء اللہ ازبل امیر اہل سنت کی کتاب بھی پیش کریں گے اور جو مدینہ شریف کی تبرک ہے وہ بھی پیش کریں گے ابھی بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف اور ہمارا اگلا مرحلہ ہے واجبات حج محترم اور پیرس میں بھائی اور مدنے چرن کے ناظرین یہ ہمارا بہت ہی اہم یعنی کہ حصہ ہے حج کے مسائل کا حج کے دن فرض ہے ایک احرام مانگنا حج کا احرام بھی نہیں ہوگا تو آپ عرفات میں چلے جائیں یا تو زیارت کر لیں کچھ نہیں ہوگا تو احرام مانگنا دوسرا فرض ہے مطلب کہ نو تاریخ کو زہر کے سے زہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر تک جو دسویں کی فجر ہے عرفات میں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی رہا تو اس کا وقوف عرفات کا فرض ادا ہو جائے گا اور دوسرا فرض ہے طواف زیارت تو یہ تین فرض ہے حج کے ستائیس واجبات ہیں جس طرح نماز کے بہت سارے واجبات ہیں وہ چھوڑ جائیں تو پھر مختلف طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اگر بھلے بھول سے چھوٹے ہیں نماز میں تو سزا ہوتا ہے جان بوجھ کرو تو نماز واجب الدا ہوتی ہے تو نماز کے جو واجبات کی تفصیل ہے وہ محدود ہے اور مختصر ہے لیکن حج کے جو واجبات ہیں ان کی تفصیل بہت تفصیلی ہے بہت وسیع ہے اور ان کے جو جنایات ہیں وہ طرح طرح کی ہیں کہیں پر جو ہے وہ صدقہ ہے کہیں ادا ہے کہیں کچھ اور ہے کہیں کچھ اور ہے تو حج کے جو مسائل ہیں ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے آج ہم نے بطور خاص موضوع رکھا ہے عمرے کی ادائیگی اپنے سلسلے کے اندر ہم عمرے کے بقیہ مسائل بھی بیان کریں گے لیکن عمرے کا آغاز ہوتا ہے اپنے مقررہ جگہ پر عمرے کا احرام ماننے سے تو ہم سب سے پہلے واجب کو لے رہے ہیں اس واجب کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ میکات کے تعلق سے کیا احکام ہے حج کا احرام ماننا ہو تو وہ کہاں سے باندھا جائے گا عمرے کا احرام باندھنا ہو کہاں سے باندھا جائے گا اور اگر کوئی اس واجب کی خلاف ورزی کرتا ہے اس پر کیا حکام آئیں گے آئیے دیکھتے ہیں میکات کے تعلق سے ایک تفصیلی گلدستہ پہلا واجب میکات سے احرام باندھنا مختصر تشریح ویسے تو میکات ایک خاص اصطلاح ہے لیکن یہاں میقات سے مراد یہ ہے کہ جس کو جہاں سے احرام باندھنے کا حکم ہے وہ وہاں سے احرام باندھے گا حج کی تین اقسام ہیں نمبر ایک حج تمتو نمبر دو حج کران نمبر تین حج افراد حج کاف میرے آفاق سے آنے والا کیا کرے گا حج کرنے والا تینوں اقسام میں سے جو بھی حج کر رہا ہو اگر وہ آفاق یعنی حل کے باہر سے آ رہا ہے اور میکاس سے گزر کر براہ راست مکہ مکرمہ آنا چاہتا ہے تو حالت احرام میں ہی میکات عبور کرتا ہوا ہیل اور پھر حرم یعنی مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا احرام عمرے کا ہو یا حج کا دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے آفاق سے حج تم وقتوں کے لیے آنے والا حاجی صرف عمرے کا احرام باندھ کر آتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کر کے یعنی طوافِ سعی اور حلق یا تقسیر سے فارغ ہونے پر عمرے کا احرام کھول دیتا ہے حج کا سفر کی حج کا احرام کہاں سے باندھے گا جو آفاقی مکہ مکرمہ آ کر عمرہ کر کے احرام کھول کر مکہ شریف ہی میں موجود ہے یعنی حج تمکو کرنے والا ہی ایسا کرے گا اس کے لیے حج کا احرام خطہ حرم سے باندھنا ضروری ہے کہ ہی حکم ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو مکہ مکرمہ میں حرم کے خطے میں آباد ہیں کہ وہ حج کا احرام خطہ حرم سے ہی باندھیں گے حج کا سفل میرے اہل ہل کہاں سے حج کا احرام باندھیں گے اہل مکہ یعنی حدود حرم میں رہنے والے اور اہل حل یعنی حرم سے باہر اور میقات کے اندر رہنے والے صرف حج افراد کریں گے تو یہ دونوں حج کا احرام اپنی اپنی جگہ سے باندھیں گے یعنی اہل مکہ خطے حرم میں کسی جگہ سے اور اہل حل حل میں کسی بھی جگہ سے باندھیں گے اور ان کے لیے یہ عمل کرنا واجب ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل حل حرم سے احرام باندھیں اور حرم میں رہنے والے ہل میں جا کر احرام باندھے میکان سے احرام باندھنا ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے نمبر ایک جو آفاقی براہ راست مکہ مکرمہ کی نیت سے سفر کرتا ہوا جان بوجھ کر بغیر احرام کے میقات سے ہل میں داخل ہوا تو اس پر دم لازم ہوگا اور گناہگار بھی ہوا نمبر دو اس پر واجب ہے کہ واپس جا کر کسی بھی میقات یا مہاذات میقات سے احرام باندھے یعنی احرام کی نیت اور تلبیہ دونوں میقات سے کر کے پھر دوبارہ آئے ایسی صورت میں دم ساقت ہو جائے گا نمبر تین اگر اس شخص نے آفاق سے آتے ہوئے میقات سے احرام باندھنے کے بجائے اندرونی میقات کہیں سے احرام باندھ لیا تب بھی حکم ہے کہ میقات پر جا کر تلبیہ پڑھ کر واپس آئے اس پر دم ساقط ہو جائے گا البتہ گناہ ختم کرنے کے لیے توبہ کرنا ہوگی نمبر چار میکات سے بغیر احرام داخل ہوا اور داخل میکات مثلاً ہل سے احرام باندھا اور اپنی غلطی دور کرنے کے لیے میکات پر آ کر تلبیہ بھی نہ پڑی اگر تو اس شخص نے طواف قدوم یا طواف عمرہ یا وقوف عرفہ کر لیا تو دم متعین ہو گیا بلکہ طواف کا ایک مکمل چکر کر لیا تب بھی دم متعین ہو جائے گا اب واپس جانے سے دم ساقط نہیں ہوگا دم اور توبہ دونوں چیزیں لازم ہو گئی نمبر پانچ اگر مکی یا جو مکی کے حکم میں ہے جیسا کہ حج سے تمکو کرنے والا جب عمرے کا احرام کھول کر مکہ مکرمہ ہی میں مقیم ہے تو وہ بھی مکی ہی کے حکم میں ہے ان پر ضروری ہے کہ یہ حج کا احرام حدود حرم سے باندھیں یوں ہی جو ہل میں رہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ہل سے احرام باندھے اگر ان دونوں نے اس پر عمل نہ کیا یعنی مکی نے حرم کے بجائے ہل اور ہل والے نے حرم سے احرام باندھا تو ان پر بھی لازم ہے کہ اپنی اصل جگہ پر واپس جا کر اعادہ تلبیہ کریں یعنی حرم کا رہنے والا حرم آئے اور یہاں تلبیہ کا اعادہ کرے اور ہل کا رہنے والا بیرون حرم جائے اور تلبیہ کا اعادہ کرے اگر ایسا نہ کیا تو دم لازم ہوگا نمبر چھ اہل حرم خطے حرم سے کسی بھی جگہ سے حج کے احرام کی نیت کر سکتے ہیں البتہ افضل مقام مسجد الحرام ہے نمبر سات حل والے کے لیے پورا حل حج کے احرام باندھنے کی میقات ہے حرم سے پہلے جہاں سے چاہے باندھ سکتا ہے البتہ اس کے لیے گھر سے باندھنا افضل ہے نمبر آٹھ واضح رہے کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے اگر عمرہ ادا کرنا چاہے تو ان کو حرم سے باہر جا کر احرام باندھنا ہوگا سب سے افضل تنعیم یعنی مسجد عائشہ سے احرام باندھنا ہے نمبر نو ہیل میں رہنے والوں کے لیے عمرے کے احرام میں حج کے احرام کی طرح حکم یہ ہے کہ بیرون حرم کہیں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں لیکن گھر سے احرام باندھنا افضل ہے نمبر دس بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہل سے اگر حرم آئیں گے تو احرام ضروری ہوگا مثلا مکہ مکرمہ کا رہائشی جدہ جائے پھر واپس آنا ہو یا حدیبیہ یا جعرانہ جائے اور پھر مکہ مکرمہ آنا ہو تو ایسی صورت میں احرام باندھ کر آنا ضروری ہوگا یہ درست نہیں کہ یہ جگہیں ہل میں ہیں، ہل سے مکہ مکرمہ آتے وقت حج و عمرے کا ارادہ نہ ہو تو بغیر احرام کے آ سکتے ہیں حج کا سفر حج سفر سفر ہو عمرے کا احرام اپنی جگہ سے نہ باندھا جائے تو کیا احکام ہوں گے آفاق سے براہ راست مکہ مکرمہ آنے والے کے مسائل تو اوپر بیان ہو گئے ہیں البتہ حاجی مکہ مکرمہ پہنچ کر متعدد عمرے کر رہے ہوتے ہیں اور درست مقام اور جگہ سے احرام باندھنے میں کچھ غلطیاں بھی کر جاتے ہیں لہٰذا ہلی اور حرم میں رہنے والوں یا وہ لوگ جو آفاق سے آ کر ہلی یا مکی کے حکم میں ہو گئے یہ لوگ عمرے کے احرام کو صحیح جگہ سے نہیں باندھیں تو کیا احکام ہوں گے چند مسائل ملاحظہ ہوں نمبر ایک پہلے حرم میں سے اگر کسی نے عمرے کا احرام حرم سے باندھا تو اس پر دم لازم ہوگا پھر اگر طواف عمرے کا ایک بھی پھیرا کر لیا تو اب دم ساخت نہیں ہو سکتا اور اگر طواف کا پہلا پھیرا مکمل کرنے سے پہلے بحرون حرم یعنی ہل جا کر طلبیا کہ آیا تو اب دم ساخت ہو جائے گا نمبر دو اہل ہل یعنی بیرون حرم اور اندرونی مقات میں رہنے والے کسی شخص نے عمرے کا احرام حرم سے باندھا تو اس پر بھی دم واجب ہو گیا پھر اگر طواف عمرے کا ایک بھی پھیرا کر لیا تو اب دم ساقط نہیں ہو سکتا اور اگر طواف شروع کرنے سے پہلے بیرون حرم یعنی ہل جا کر تلبیا کہ آیا تو اب دم ساقط ہو جائے گا نمبر تین اگر اہل حل سے کوئی مکہ یا مکرمہ آنا چاہتا ہے تو اگر حج یا عمرہ کرنے کے علاوہ کسی اور سلسلے میں آ رہے ہیں تو وہ بغیر احرام آ سکتے ہیں اور اگر حل سے مکہ روانگی کا مقصد حج یا عمرہ ہے تو اب بغیر احرام مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے ایسی صورت میں انہیں جگہ ب... سے احرام باندھنا واجب ہے پہلے تو میں آتا ہوں اپنے حاضرین کی جانب آپ لوگ حج پہ جا رہے ہیں نا جی تو یہاں سے آرام مان کے جائیں گے عمرہ کا آرام باندھیں گے کہ اچکا باندھیں گے عمرہ کا باندھیں گے تو کھول دیں گے عمرہ کر کے کھول دیں گے اب اس پیکج میں بیان کیا گیا ہے کہ ہلی یہ کرے گا مکی یہ کرے گا ہلی یہاں سے حجکا آرام باندھے گا مکی یہاں سے افاکی یہاں سے آپ لوگ کیا کہلائیں گے افاقی کھلائیں گے. گے پھر دوبارہ گھر آئیں گے حج کا احمد جی اگر آپ وہاں جا کے افاقی کھلائیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ آنا پڑے گا تو جب آپ لوگ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے تو مکی ہو جائیں گے جو مدینہ منورہ گیا ہے وہ وہاں سے حج کا ایران مان کر آ رہا ہے ایسا بھی ہوتا ہے بازوقات یعنی مثال کے طور پر ایک کافلا مکہ میں گیا عمرہ کر لیا پھر وہ دوبارہ مدینہ منورہ چلا گیا اب مدینہ منورہ سے آتے ہوئے دوبارہ عمرے کا ارام ماننے لیکن کوئی اگر آتے ہوئے حج کا بھی آرام مان لیتا ہے تمتو کا ارام وہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ اکثر لوگ جو ہے وہ حج کا ارام مکہ سے باندھتے ہیں تو مکہ پہنچ کر آپ لوگ مکی ہو جائیں گے مکے ہو جائیں گے تو پھر جو مکے کے کام اس پیکج میں بیان کیے گئے اس کے مطابق آپ عمل کریں گے دو تین ابھی جو ہے مرحلے ہیں ایک تو وہ ہے میں ذرا یہاں پہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی مخاطب کرنا چاہوں گا تاکہ کچھ یہ بھی بتا سکوں گا ایفٹس کیا ہیں پیچھے سلسلے کے ایک تو پیکج وہ ہے ایک مرحلہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے آفاقی ہلی اور حرمی کی جو ہے وہ کیفیات حرم کے رہنے والوں کی, کیفیات بیان کی کہ وہ کہاں کہاں سے باندھیں گے ان کے میکاد کیا ہیں پھر ہمارے پاس ایک سیگمنٹ یہ بھی ہے کہ مسجد حرام شریف کی تھری 3D آپ نے بنوائی تھی اور اس میں بتایا کہ کہاں سے جو ہے کس طریقے سے کہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ عمرہ کی ادائیگی ہے جی جی تو عمرہ کی ادائیگی کا آغاز احرام سے ہوتا ہے جی احرام کہاں سے ماننا ہے تو اس کا ایک چونکہ ایک واجب بھی تھا ہم نے واجب بھی بیان کر دیا ہمارے پاس اگلے واجبات بھی ہیں ان کا تعلق صحیح سے ہے لیکن چونکہ عمرے کے اندر صحیح جو ہے وہ طواف کے بعد ہے تو طواف کس طرح کرنا ہے مکہ مکرمہ جانے کے بعد مکہ مکرمہ جانے کے بعد عمرے کا طواف آپ, آپ کو کرنا ہوگا اور طواف بہرحال عمرے کا ہو تواف قدوم ہو تواف زیارت ہو طواف کس کی طرح کیا جاتا ہے تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے جو جس نے نہیں زیارت کی کابت اللہ شریف کی مسجد الحرام شریف کی اس کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ مختلف جو ہے وہ کابہ شریف کی دیواروں کے نام کونوں کے نام اور مختلف سمتیں کیا کرے کیسے کرے کیوں کرے تو پہلے سلسلے میں ہم نے گزشتہ ایک دو سال پہلے ایک تھری تیار کر کے لائیو سلسلے میں بریفنگ دی تھی میں نے تو وہی بریفنگ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے آئیے ایک تھریڈی ڈی کے ذریعے جانتے ہیں کہ طواف کا عملی طریقہ کیا ہوتا ہے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے مسجد الحرام شیخ کا منظر ہے خانہ کعبہ ہے یہ جو کونا ہے اس کونے کو رکن اسود کہتے ہیں اسود اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر حضر اسود موجود ہے یہ جو ایک گول ہول نظر آ رہا ہے یہی حضر اسود کا ہول ہے اس کے اندر حضرت اسود نسل ہے یہ خاص طور پر آپ کو طواف کی ابتدا میں کام آئے گا طواف کی ابتدا کہاں سے کرنی ہوتی ہے یہ جو جز ہے اس کا نام ہے ملتزم خانہ کعبہ کے دروازے اور حضرت سر کے درمیان جو حصہ ہے اس کو ملتظم کہتے ہیں یہ ہے باب کابہ یعنی دروازہ جو ہے خانہ کابہ کا اسے باب کاعبہ کہتے ہیں خانہ کعبہ کا دروازہ کہتے ہیں کافی اونچا ہے اور بمشکل ہاتھ پہنچتا ہے اگر بندہ نیچے کھڑا ہو اس کونے کو رکنے عراقے کہتے ہیں طواف کرتے ہوئے اسی طرح بڑھنا ہوتا ہے کہ حضرت اسد سے شروع ہوئے باب کعبہ کے آگے سے ہوتے ہوئے رکنے عراقی کے سامنے سے ہوتے ہوئے یہ جو یو نکلا ہوا ہے یہ جو یو ہے یہ در حقیقت ایک باؤنڈری ہے اور اس باؤنڈری کے اندر کا جو حصہ ہے وہ این کعبہ ہے اس طرح یہ حصہ خانہ کعبہ کا اس کے اندر دروازہ ہے لوگ اندر جاتے ہیں اسی طریقے سے اس یو کے اندر جو جگہ ہے پرنالے کے نیچے یہ قریش نے زمانہ جہلیت کے اندر جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اس جگہ کو کسی وجہ سے چھوڑ دیا تھا وہ اندر لے گئے تھے کلوز کر دیا تھا تو نبی اکرم علیہ سات والسلام نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ اس کو دوبارہ سے توڑا جائے اور دوبارہ انہی بنیادوں پہ بنایا جائے جو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ وسلام نے قائم کی تھیں تو ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ غریبوں کے لیے راستہ ہے کہ وہ بھی عن خان کعبہ کے اندر جا سکتے ہیں رش نہ ہو تو بآسانی جایا جا سکتا ہے تو اس کا نام ہے حتیم یہ مزاح رحمت ہے پرنالہ ہے اور ایک اور بات یاز کروں کہ اس کا رخ مدینہ منورہ کی جانب اب یہ جو اگلا کونا ہے اس کا نام ہے رکن شامی ملک شام کی جانب واقع ہے اس لیے رکن شامی کہا گیا اور اس سے پہلے والا عراق کی جانب واقعہ تھا اس لیے اسے رکن عراقی کا نام دیا گیا یہ مستجار ہے یعنی اس دیوار پوری کا نام مستجار ہے مستجار کا مطلب ہے پناہ لینے کی جگہ تو چونکہ یہاں کھڑے ہو کر لوگ پناہ مانگا کرتے تھے امن مانگا کرتے تھے اس لیے اس دیوار کا نام اس مقدس دیوار کا نام مستجار رکھا گیا یہ ایک اور کونا ہے اس کونے کا نام ہے رکن یمانی ملک یمن کی جانب چونکہ یہ واقع ہے اس لیے اسے رکن یمانی کہا گیا اب آلمگیریت دیکھیے آپ کہ خانہ کعبہ جو ہے صرف حجاز مقدس کا نہیں ہے عالم اسلام کا ہے تو اسی لیے خانہ کعبہ کے جو کونے ہیں وہ بھی مختلف ملکوں کی طرح منسوخ کیے گئے ہیں یہ بہت ہی پیاری دیوار ہے اور ستر ہزار ملائکہ یہاں موجود رہتے ہیں لوگوں کی دعا پر آمین کہنے کے لیے اسی لیے اس کا نام رکھا گیا مستجاب یعنی دعا قبول ہونے کی جگہ مستجاب اور پھر اگلا کونا غیر بات ہے حضر اسود کا ہے اب یہ اوپر کا ویو ہے اور یہ دیکھنا بہت ضروری ہے مسجد الحرام بہت بڑی ہے آپ اس کے اندر کہیں بھی ہوں جب آپ کو طواف شروع کرنا ہے تو آپ کو لازمی طور پر حضر اسوت سے شروع کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک اوپر کا ویو ہے جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہیں بھی ہیں گراؤنڈ فلور پر ہیں فرسٹ فلور پر ہیں بیسمنٹ میں ہے آپ کو حضر اسوت جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے طواف کرتے ہوئے ویسے تو خانہ کعبہ کے قریب لے کر طواف کرنا ہے لیکن تواف زیارت کے اندر بڑی ادمائش ہو جاتی ہے لوگ چھت سے بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں جگہ نہیں ہوتی یہ ایک اور چیز سمجھنے کی یہاں پر کہ یہ ڈائریکشن ڈالی گئی ہے وہاں پر اس طرح کا پٹا نہیں ہے اس وقت کہ جناب آپ جب بھی طواف کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت سے آپ چار انچ پہلے کھڑے ہوں اور چار انچ چھ انچ پہلے کھڑے ہو کر وہاں کھڑے ہو کر کھانے کابہ کی طرف منہ کر ایک لمحے کے لیے آپ نیت کر لیں کہ میں تواف کی نیت کرتا ہوں مطلق تواف کی نیت کرنا کافی ہے یوں آگے جانا ہے پھر آپ کو نیت کرنے کے بعد آگے جانا ہے نیت کہاں کھڑے ہو کر کرنی ہے اب ایک کریکٹر کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہاں یہاں کھڑے ہو کر آپ نے نیت کرنی ہے این حجرِ اسورس سے بھی اگر نیت کریں گے تب بھی طباخ درست ہو جائے گا لیکن مستحد طریقہ یہ ہے حضرت اسد تھوڑا سا پہلے کھڑے ہو کر نیت کریں تاکہ آپ کا پورا جسم عبور کر جائے حجر اسد کو یہ زیادہ افضل ہے یہ پوائنٹ نمبر ون رکھا ہے یہاں کھڑے ہو کر نیت کرنی ہے اور آپ کا جو رخ ہے وہ کھانے کعبہ کی طرف ہے اب پوائنٹ نمبر ٹو آ رہا ہے حجر اسد سے آپ آگے بڑھے ہیں اور پوائنٹ نمبر ٹو پر آ گئے ہیں یہ پوائنٹ نمبر ٹو بڑھا ہے کیونکہ رش ہوتا ہے دکم پیل ہوتی ہے یہاں کھڑے ہو کر آپ نے نیت کر لی اگر دو چار انچ پہلے نہیں کی تو اب آپ کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے آپ نے حضرت کے سامنے کھڑے ہو کر نیت کرنی ہے لازمی طور پر اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے استعلام کرنا ہے استعلام کے کئی طریقے ہیں سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے موقع اگر ملتا ہے رش نہیں ہے شروع میں جانے والوں کو ممکن ہے ایسا موقع مل جائے لیکن پندرہ بیس تاریخ کے بعد جانے والوں کو پندرہ بیس ظلم کے بعد جانے والوں کو بہت مشکل ہوگی ایسا موقع نہیں ملے گا جی کہ مطلب کسی کو دھکا دیے بغیر یا کوئی خاتون اگر موجود ہے تو اسے ٹچ ہوئے بغیر مطلب کوئی خاتون بھی نہ ہو ایسے ایسا, ایسا ایس امتحان بھی نہ ہو آپ بآسانی با حضرت تک پہنچ جائیں سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے آپ جا کر اپنا اپنے لب اس حصے کو مس کریں کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا کتنی مبارک جگہ ہے پتھر وہ بھی ہوتا ہے جو استنجا خانے میں لگتا ہے پتھر وہ بھی ہے جو خانہ کعبہ کے دیوار میں نصب ہے ٹھیک تو اصل عظمت کا اور تعظیم کا جو معیار ہے وہ نسبت ہے ٹھیک کہ جس چیز کو جتنی معظم چیز کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے اتنی ہی اعلیٰ ہو جاتی ہے باشا. تو اب جو نمبر ٹو پوائنٹ ہے اس نمبر ٹو پوائنٹ پر آپ نے استعمال کرنا ہے استعلم کا سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ حضر اسود کو بوسا دیں اور ذہر نصیب کچھ اور آپ کو جگہ ملتی ہے تو اپنی پیشانی بھی اس پر رکھ دیں اگر یہ موقع نہیں ملتا تو آپ اپنے ہاتھ حضر اسود پر رکھیں اور ہاتھوں کو چوم لیں یہ موقع بھی نہیں ملتا تو آپ اپنی چھڑی جو ہے وہ رکھیں اور چھڑی چوم لیں یہ موقع بھی نہیں ملتا تو اب آپ نے اشارہ کرنا ہے ٹھیک تو اب جو جتنا دور ہے وہ اسی اعتبار سے زیادہ تر لوگ اشارے کرتے ہیں اور رش اتنا ہوگا آپ کو یوں ٹیڑا ہونے بھی نہیں دیا جا رہا ہوگا آپ تھوڑے سے بھی ٹیڑے ہوئے اور پیچھے والا بندہ پریشان ہو جائے گا تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا ہے اور خاص طور پر جو ویل چیئر پر ہوتے ہیں وہ اگر ایک دم بریک مار لیں تو لوہیا شکرا جاتے ہیں ان کے ساتھ مرحلے پر بہت زیادہ آزمائش ہوتی ہے جی تو تواب جب شروع کرنا ہے تو پوائنٹ نمبر ٹو کے سامنے کھڑے ہو کر استعلام کرنا ہے جو کلمات یہاں پڑھنے کے وہ کلمات پڑھنے ہیں وہ جی مستحب جی پڑھنا وہ پڑھنا فرض واجب نہیں ہے استعلام جو پہلا استعلام ہے نیت کرنے کے فوراً بعد استعلام کرنا ہے جی یہ سنت موقع ہے اور جب ساتوں چکر پورے ہو جائیں تب بھی آپ نے استعلام کرنا ہے وہ آٹھواں استعلام ہوگا وہ بھی سنت موقع ہے درمیان میں ہر دفعہ مطلب توا سات چکروں کا نام ہے نا ہر چکر پر اس مقام پر آ کر آپ نے استعلام کرنا ہے اور استعلام کرتے ہوئے آپ نے گزرنا ہے درمیان کے جو چکر ہیں وہاں کا استعلام سننے تو موقعہ تو نہیں ہے لیکن مستحب ضرور ہے اور موقع ملے تو ضرور کیا جائے تو اب پوائنٹ تھری آپ سمجھیے کہ جب پوائنٹ 3 پر آنا ہے تو اب آپ نے اپنا انگل چینج کرنا ہے یعنی جیسے ہی حضر اسود کو عبور کیا آپ یکم سیدھے ہو گئے اور طواف کرنے والوں میں شامل ہو گئے آپ نے حضرت اسود سے بڑھنا ہے خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف آ, یہ واجب ہے اس کا الٹ طواف کرنا ترک واجب ہوگا حرام ہوگا جائز نہیں ہوگا جو جالے نظر آ رہی ہے یہ مقامی ابراہیم ہے یعنی یہ ہے کیا حضرت سیدنا ابراہیم اللہ نبی نب علیہ سلاۃ والسلام نے جس لفٹ پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی لفٹ تھوڑی تھی وہ ایک پتھر, ات ات اللہ پتھر تھا اللہ کے سے وہ بلند ہوتا گیا جی خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی گئیں وہ پتھر اوپر اٹھتا تھا پھر آپ مطلب کے سامان لینے آتے وہ پتھر نیچے ہو جاتا تھا پھر آپ جاتے وہ پتھر اوپر ہو جاتا تھا تو آپ علیہ السلام کے مبارک قدم اس پتھر میں اس کے جو نشانات ہیں وہ پڑ گئے وہ پتھر اتنا معظم اتنا با قرار دیا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ ہوا خدوں میں مقام ابراہیم مسلح مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو اور کوئی بھی طواف ہو فرض طواف ہو نفل طواف ہو عمرے کا طواف ہو ہر طواف کے بعد دو رکعت نفل پڑھنے ہوتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑے جائیں مقام ابراہیم کے محاذات میں پڑھے جائیں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے یہ ہمارا مرحلہ دیکھا یہ تھری ڈی اینیمیشن کے ذریعے مسجد الحرام شریف کے مختلف جو حصے ہیں ان کو کاعبۃ اللہ شریف کے جو مختلف حصے ہیں ان کو بیان کیا گیا طواف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اب ہم آپ سے تعلق تو ہے لیکن ذرا تعلق تھوڑا مضبوط کرتے ہیں آپ کی بھی آواز کو شامل کرتے ہیں یعنی آپ کی کالس کو شامل کرتے ہیں سوال کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں سل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد شہزاد عطاری ضیا کوٹ سے ارض کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ حج میں تو آج مدنی رونقیں لگی ہیں ناد ہیں مفتی صاحب کی آمد بھی مرحبہ ہے ماشاءاللہ اللہ کیا نورانی روحانی شب ہے کیا نورانی روحانی دن کی آمد ہے اللہ سے وجل اس با برکت رات با برکت دن کا صدقہ ہمیں حج کی توفیق آ فرمائے آرد. کامل حج کی توفیق آ فرمائے وہ حج اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ جو احرام کی حالت میں یہ جو دم واجب ہو جاتا ہے یہ دم کی کیا میننگز ہیں کیا مفہوم ہے اور کس کے ادا کرنے سے دم ادا ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی نعم البدل بھی ہے اور دوسرا یہ سوال کرنا تھا کہ جمعات المبارک کو جب حج آ جائے تو اس صورت میں حج اکبر کہا جاتا ہے کیا واقعی حج اکبر صرف جمع المبارک ہی ہے یا اس کی اہمیت جمعات المبارک کی وجہ سے ہے اور مفتی صاحب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دن میں جب کوئی آپ نعت پڑھتے ہیں یا مدینہ پاک کی یاد میں تو ایک دو اشعار آپ سنا دیجیے اللہ رب العزت جلاشان ہوں اس سلسلے کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے ہے تیری ملک مدینے والے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ویسے مفتی صاحب کی آمد نہیں ہوئی مفتی صاحب کے ہونے ہی کی فرقت سے سلسلہ ہو رہا ہے مفتی صاحب آتے تو من سچتا ہے ہم بھی, ہیں. ہم بھی آتے ہیں ہمارے ناظرین بھی آتے ہیں دیگر بھی ساری چیزیں سی ہوتی ہیں اور یہ ناظرین کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمائش کر دی تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی مفتی صاحب مجھے نعت پڑھنے سے زیادہ سننے میں مزہ آتا ہے ٹھیک ایک دو تین ناطخو ماشاء اللہ مشہور معروف منیچر ایک ناطخواں بیٹھے ہیں اور خیر کوئی کلام ان کا بھی شامل کریں گے آخر میں سوال جو ان کا تھا دم کیا ہوتا ہے اور اس کی تفصیل دم ایک کفارے یا ایک سزا کا نام ہے جنایت ایک جس طرح نماز میں سجدہ سہو ہے یا نماز کا اعدا ہے اس طریقے سے جو حج کی غلطیاں ہیں چونکہ حج مالی عبادت ہے اس میں مال کے ذریعے جاچا جاتا ہے تو نماز کی جو سزا ہے اس کا جو ازالہ ہے وہ سجدے سے ہو جاتا ہے تو حج مالی عبادت ہے جی یہاں جو ازالہ کرنا ہے کسی غلطی کا وہ بھی مال کے ذریعے ہوتا ہے جی تو دم کہتے ہیں چھوٹا جانور ذبح کرنے کو خیر دم ایک اصطلاح ہے جی اور عام حالات میں تو یہی ہے کہ چھوٹا جانور ضبع کیا جائے ٹھیک جی ہے لیکن جو غلطی ہوئی ہے جی اس غلطی کی نویت کیا تھی جی وہ اختیاری تھی غیر اختیاری تھی اس میں تفصیل ہے اور جو ستائیس واجبات ہیں ہمارے جی اس کا جو آخری واجب ہے جی اس میں اس بات کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا جی کہ دم کا متبادل کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور اختیاری اور غیر اختیاری کی بحث کیا ہے تو انتظار کرنا ہوگا تھوڑا سہنے آخری جو واجبات ہیں اس میں اللہ نے چاہ تو اس کی تفصیل بیان کر دی جائے گی ان کے سوال کی ایک شکر ہے گئی کیا کلام سنانے آپ نے اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں میں تو نمائندہ ہونا ان کا تو کوشش تو کرنی ہے آپ کو وہ شیر بھی بہت پسند ہے حسن کرتے مدینہ نہیں بہار آگے چل جی اگلی کال دے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سر مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کوئی عرفات سے مجلفا صبح صادق سے پہلے نہیں پہنچ پایا بیچ میں صبح صادق ہو گئی تو وہ کیا کرے گا مطلب برائے کرم رہنما فرم ٹھیک ہے جی دلیفہ جی اور دیکھیں وہ دو کام کرے گا ایک تو یہ کرے گا کہ نماز اب مغرب اور عشاء کی جو جمع کرنی تھی اور مصطلفہ میں پڑھنی تھی یعنی عرفات میں غروب کے بعد نکلتے ہیں لیکن عرفات میں نماز مغرب کے نہیں پڑھتے بلکہ مستلفا میں آ کے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھتے ہیں یہ واحد ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں یہ مغرب اور عشاء عشا کے وقت میں پڑی جاتی ہیں تو اب چونکہ اس, اس کے لیے بہت ساری مسائل تفصیلات اور مسائل بیان کیے گئے ہیں اور ہمارے جو واجبات آ رہے ہیں اللہ نے چاہتا ان واجبات میں بھی عرض کریں گے جس شخص کو یہ خوف ہو کہ وہ مزدلفہ نہیں پہنچ پائے گا تو اب ایسا شخص جو ہے وہ نماز پڑھ لے گا ٹھیک نماز غیر بات سے اس نے انتظار کیا مغرب کو ڈیلے کیا عشاء کے ساتھ ملانی تھی اس کو تو وہ تو جمع تو گئی نمازیں تو وہ جمع نمازیں بھی اب انتظار نہ کرے کہ میں مزلفہ میں پڑھوں اگر فجر ہونے کا اسے ڈر ہے تو وہ جہاں ہے وہیں وہ نمازیں پڑھ لے گا پہلا کام وہ یہ کرے گا دوسرا کام اب یہ کرنا ہے کہ چونکہ ان نمازوں کا جمع کرنا مزدلفہ میں واجب تھا وہ اس سے ترک ہو گیا اب وہ ترک کس اعتبار سے ہوا کیوں ہوا کیوں نہیں ہوا اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے پھر متعین مسئلہ پوچھ لے کہ اس صورت میں اس کے اوپر کیا جناد لازم ہوگی تو یہ دو چیزیں ہیں جو ان کو مد نظر رکھنی ہوں گی ٹھیک ہے آپ کے سوال کا جواب مل گیا امید ہے جو حاصل ہوا ہوگا ابھرت اگلی کال کی طرف جی حج پر جانے والے اسلامی بھائی جو جاتے ہیں تو مان لو کہ پہلے چاند زلحجہ کو وہاں پہنچتے ہیں تو ان کے آٹھ دن تو مکہ میں ہو رہے ہیں اب مزید پانچ دن مینا عرفات کے ہوئے اور مزید پھر اس کو آٹھ دن مکہ میں پھر رہنا ہے تو یوں مینا عرفات جب وہ جائیں گے وسوسہ یہ ہے کہ وہ مسافر ہوں گے یا نہیں ہوں گے کسی کا کہنا یہ کہ اب مکہ کے ساتھ مینا وغیرہ اتنا شامل ہو چکا ہے فوراً مینا کی حد شروع ہو جاتی ہے یہ سب مکہ میں شامل ہو چکا اس لیے اس کو مینا عرفات کے دن نہیں گنیں گے وہ مقیم ہی رہیں گے آٹھ دن مکہ کے ہو گئے پھر مینا کے ہو گئے پانچ دن پھر آٹھ دن مکہ کے ہو گئے تو یہ کس دن ہو گئے ایک تو یہ تھا مسئلہ اس کی رہنمائی فرمائے دوسرا یہ کہ اگر وہ بیس دن مکہ کے اس کے ہوتے ہیں تو کیا اس صورت میں پھر وہ مینا جائے گا تو مینا میں مسافر ہوگا یا مقیم ہوگا چونکہ وہ مکہ کے بیس دن ہو پھر مینا عرفات جاتا ہے تو مینا عرفات جاتے ہی وہ مکہ میں شامل ہو گیا یا تو یہ ذرا تفصیل سے اگر یہ رہنمائی فرمائیں ٹھیک ہے جی آپ نے کافی بڑا تفصیلی سوال کیا ہے جی مسا صرف ایک لائن میں جواب ہے جی مینا جانے سے پہلے جی کیا پوزیشن ہے مینا جانے سے پہلے جی کیا پوزیشن ہے ٹھیک جی ہے کوئی آدمی مقیم ہے یا مسافر ہے ٹھیک جی مینا جانے سے مینا جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی یکم کو پہنچا ہے, ہے کوئی یقم کو آیا وہ بھی مسافر ہوگا ٹھیک جی ہے اچھا مینا جو سفر ہے اس کو ایک الگ سفر شمار کیا جائے گا بھلے وہ آبادی سے مل گیا ہے کچھ بھی ہو گیا ہے اسے بہال ایک الگ سفر ہی شمار کیا جائے گا مینا جانے سے پہلے ایک الگ سفر ہے مینا جانے سے پہلے 30 کو آتا ہے وہ بھی مسافر انتیس کو آتا ہے انتیس ذلقادہ کو وہ بھی مسافر 28 کو آتا ہے اٹھائیس ضلع کادا کو وہ بھی مسافر ستائیس کو آتا ہے وہ بھی مسافر چھبیس کو جو مکہ پہنچے گا وہ بھی مسافر پچیس ذلقادا کو جو مینا پہنچے گا مکہ پہنچے گا وہ بھی مسافر ہوگا پچیس دلکادا کو جو مکہ پہنچے گا وہی مسافر ہوگا اور چوبیس کو جو پہنچے گا ممکن ہے وہی مسافر ہو ٹھیک پچیس کے بعد والا تو کنفرم مسافر ہے نا تیئیس والا بھی ممکن ہے مسافر ہو یہ صورتیں یعنی سات یا آٹھ کا وہ فرق آ ہے اس کو نکلنا کب ہے ٹھیک ہے سات کو نکلنا آٹھ کو نکلنا اس طور پر میں ارز کر رہا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو منا جانے سے پہلے اگر مسافر ہے اگر مسافر ہے تو مینا سے جب وہ مکہ آئے گا تو دوبارہ یہ گنتی شروع ہوگی کہ مینا آنے کے بعد اس کو کب اور کتنا ارفہ ٹھہرنا ہوگا مثال کے طور پر بہت سارے آجی سے ہوتے ہیں خاص طور پر جو آخری ایم میں جاتے ہیں تو وہ پھر محرم میں واپس آتے ہیں تو پھر مینا سے عرفات سے آنے کے بعد بھی 15 دن بیس دن رہتے ہیں تو مینا سے آنے کے بعد وہ کیا ہوں گے یعنی تین سفر ہو جائیں گے ایک مینا جانے سے پہلے مکہ میں جو قیام ہے اس کو الگ شمار کریں گے مینا مضلفہ قیام الگ اور مینا سے واپس جب مکہ آ رہے ہیں اس قیام کو الگ شمار کریں گے थी. تو مینا جانے سے پہلے اگر کوئی مسافر ہے تو مینا میں بھی مسافر رہے گا اور اگر مقیم ہے تو مینا مزلفہ میں بھی وہ مقیم ہی رہے گا یہ اس کا جواب ہے پھر دوبارہ مکہ آئیں گے تو دوبارہ دیکھا جائے گا کہ مکہ مکرمہ میں کتنا قیام ہے پندرہ دن یہ زیادہ ہے تو مقیم ہو جائیں گے اگر کم ہے اور پہلے مسافر تھے ٹھیک ہے تو اب بھی مسافر ہو جائیں گے اور اگر پہلے مقیم تھے تو اب بھی مقیم رہیں گے ٹھیک مفتی ہمارے پاس مدنی چینل کے ناظرین سے اور حاضرین سے جو ہم نے سوال کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ ہے ریزلٹ بھی اس کا اناؤنس کرنا ہے اور ہمارے مدنی چینل کے حاضرین اور ناظرین میں مدنی مقابلے کی سی کیفیت اس کی طرف بھی بڑھنا ہے میں چاہوں گا پہلے فیصل بھائی ہمارے جو یہاں پہ حاضرین ہیں ان میں جو پانچ وہ اسلام بھائی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کارڈ جمع کرایا ہے اور درست جواب دیا ہے ان کے نام بھی لیں گے ان شاء ان کو تحفہ بھی دیں گے جی فیصل بھائی الحمدللہ جو سب سے پہلے جنہوں نے جواب صحیح دی شاہد احمد بھائی یہاں موجود ہیں ماشاء اللہ فیصل بھائی ایک دفعہ ہم جو ہے سوال نہ دکھا دیں کہ سوال تھا کیا بالکل جی سوال ہم نے یہ کیا تھا کہ عمرے کے بنیادی افعال میں کون سی ترتیب صحیح ہے پھر اے بی سی اور ڈی آپشن دیے تھے اب اس میں سے درست جواب کیا تھا وہ بھی انشاءاللہ شاء آگے بتائیں گے لیکن پہلے ہم پانچ ان اسلامی بھائیوں کو جنہوں نے پہلے کارڈ جمع کرایا اور درست جواب دیا ہے ان کو انشاء تحفہ پیش کر جی فیصل بھائی جی عمرے کے بنیادی افعال میں سے کون سی ترتیب صحیح ہے جی تو اس کا صحیح جواب تھا پہلے احرام پھر طواف کے ساتھ چکر پھر صحیح کے ساتھ چکر پھر حلق یا تقسیم ٹھیک ہے یعنی سی اپشن جو تھا یہ ہمارا درست تھا ٹھیک ہے تو ہمارے جی درست جواب تھا پھر دوسرے ہمارے محمد عدنان شیخ بھائی نے جواب دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اور تیسرے ہمارے دانیال اتاری نے صحیح جواب دیا ماشاءاللہ اللہ یہ موجود ہیں اسلام بھی جن کے نام لیے جا رہے ہیں جیڑے جی آپ نے جن کے نام لیے جا رہے ہیں اسلام پہ کھڑے ہو جائیں شہنشاہ شیخ اتاری بھائی محمد جمیل اتاری بھائی ان پانچ اسلام بہن نے الحمدللہ جو درست جواب سب سے پہلے دیے ان کی بارگاہ میں انشاءاللہ تحفے پیش کی جائیں گے انشاءاللہ ماشاء اللہ عاشقان رسول کی 130 سو حکایت سبحان اللہ بڑی پیاری کتاب ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص جو ہمارے عاشقان رسول ہر کی حاضری کی طرف بڑھ رہے ہیں اور حج کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے لیے کتاب بڑی معاون ہے اور واقعات جسے کہتے ہیں کتاب رفیع کے سفر بھی ہوتی ہے رفیع کے حیات بھی ہوتی ہے ان معیار بڑی آپ کو اویرنیس بھی ملتی ہے معلومات بھی ملتی اور بہت ساری ایسی باتیں جو نہیں معلوم ہوتی وہ بھی پتا چلتی ہے اور پھر بالخصوص یہ جو راہ ہے یا یہ راہ عشق و مستی ہے ان شاء اللہ از کتاب بڑی معاون ثابت ہوگی اس میں بڑے عشق رسول کے واقعات ہیں جی فصل بھائی ہمارے شاہد بھائی میرے خانہ سب سے پہلے بھی آگے جواب دیا آگے بیٹھے ہوئے ماشاء انہیں مدینے کی بادام بھی پیش کی جاری جا رہی ہے اور اب گورے سوار قربانی کا یا ہیں شیخ طریقت امیر سنت کا مایا ناز وسال ہے جس میں قربانی کے مسائل اور قربانی کے فضائر وغیرہ بھی مجھے بھی انشاءاللہ شاء اللہ پیش کیا جاتا انہیں دانیہ لتاری کو امام حسن کی تی شکایت اور بادام مدینہ ماشاءاللہ ج پہ جا رہے ہیں آشی خان رسول کے 130 ہے کتنے دن میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ جانے سے پہلے انشاءاللہ شاء اللہ ان شاء اللہ سبحان الحمد للہ ہمارے بکاری کابینہ کے رکنے کابینہ نہیں ہے ماشاء اللہ اب لگ گورے سوال تین ہوئے اور دو اسلام بھائی اور ہیں مزید چار ہو گئے نا چار ہوگا ٹھیک ہے ہے جی جو ایک اور اسلامی بھائی ہیں انشاءاللہ وہ بھی آتے ہیں تو انہیں بھی تحفہ پیش کر دیا جائے گا کیونکہ ہمارے سلسلے کی ڈیوریشن ہے بازوقت کسی حاجت وغیرہ کی بنا پہ اسلامی بھائی اسٹوڈیو سے باہر بھی تشریف لے آتے ہیں ان کو بھی پیش کر دیا جائے گا اس کا ریزلٹ کیا آیا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں پہلے حاضرین کا ریزلٹ دیکھتے ہیں اور پھر ان ناظرین کی طرف بھی بڑھیں گے جی جی حاضرین کے درست جوابات یہ چالیس درست جواب دیا ہے چالیس اسلامی بھائیوں نے اور دو کی غلطی ہوئی ہے یعنی بیالیس میں سے ٹوٹل دو غلط جواب ہیں ایک طرح سے اٹھانوے فیصد تناسب ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے یہ تو ہمارے حاضرین کے درست جوابات کا جو بھی تھا آپ کے سامنے پیش کیا ہم نے تعداد عدد اب بڑھتے ہیں ناظرین کے درست جوابات کی طرف اور یہ دو آپشن میں ہم نے رکھا ہے ایک ایس ایم ایس کرنے والوں کی جو تعداد ہے اس کو الگ شمار کیا ہے اور جو فون کال آئی ہیں واٹس ایپ پہ جوابات دیے گئے اس کو الگ رکھا ہے ان کے لیے کیا جو ہے وہ اعزاز ہے بس یہ تھوڑا فیگر جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا یہ فیصد بیان کی گئی ہے یہ جو ہے یہ تناسب بیان کیا گیا ہے ستر فیصد ہمارے ایس ایم ایس جو تھے اس پہ درست جواب دیا گیا ہے یعنی آپشن سی بتایا گیا ہے اور کالز جو ہے وہ نبے کال درست ہیں اور دس جو ہیں انہوں نے غلطی کی تو اس سے الگ ایسا رہا ہے کہ ایس ایم ایس کرنے والوں میں غلطی کا رجحان زیادہ دکھایا گیا ہے اور کالز کرنے والے جو ہیں وہ درست جواب دے سکے ہیں ہمارے حاضرین جو ہیں وہ بہرحال ہمارے ناظرین پہ اس اعتبار سے ترجی لے گئے آگے بڑھ گئے کہ ان کے تناسب جو تھا وہ زیادہ بڑا تھا ان کے درست جوابات کی تعداد زیادہ درست تھی تو ہمارے ناظرین جی تو ان کو کیا اعزاز سے نوازا جائے گا پر؟ جواب نا ابھی ان کے لیے ہماری خواہش تو ہے کہ ہم انہیں بھی کوئی تحفہ پیش کریں پچھلے ہفتے وہ نام چلے تھے جی نام تو چلیں گے انشاء اللہ ان شاء اللہ نام بارہ ان افراد کے نام چلیں گے جنہوں نے اب درست جواب دیا انشاءاللہ, انشاءاللہ ان کے بارہ نام چلیں گے اور ہمارے حاضرین کی بھی کوشش ہے نیت تو ہے کہ وہ بھی چلیں اور ابھی آگے بھی بڑھنا ہے آپ کی کالس کو بھی لینا ہے اس سے اگلا ہمارا مرحلہ بھی ہے عمرہ کدمبا ابھی بفت جو ہم نے 3D کے ذریعے سمجھایا ہے وہ تھا طواف کا طریقہ جی اب اس میں دو چار چیزیں رہ گئیں جی عرض کر دیتا ہوں جیسے نیت کرنے کے بعد جی طواف جو ہے وہ طواف کی اپنی ایک نیت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ کہنا کافی ہے کہ طواف کر رہا ہوں جی تو کوئی دل میں ارادہ کر لیتا ہے یا زبان سے دوہرا لیتا ہے حضر اسفد سے طواف شروع کرنا واجب ہے صحیح اس کی مخالفت نہیں کرنی اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ حضرت اصف سے تھوڑا پہلے نیت کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے تو طواف صرف یہ کہنا کہ طواف کر رہا ہوں کافی ہے یہی نیت کرنا طواف کر رہا ہوں کافی ہے اب عمرہ کرنے والا اس کو ایک ہی طواف کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا وہ اتنی نیت کرے گا طواف کر رہا ہوں کافی ہو جائے گا یہ ضروری نہیں کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں کوئی حج کر کر آئے گا اگر چی کہ وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں طواف الوداع کر رہا ہوں थीक थीक اس کہ نیت غلط ہو جائے گی وہ طواف جو کرے گا طواف زیارت ہی واقع ہوگا ٹھیک تو یوں طواف کا موقع بھی دیکھا جاتا ہے وہی ادائیگی ہو جاتی ہے تو نیت کی حج ریاست پہ استلام کیا جیسا موقع ملا اب آگے بڑھنا ہے آگے بڑھتے ہوئے رکنے یمانی جو تھا اگر تو ہاتھ لگانے کا موقع ملتا ہے تو اس کو ہاتھ لگا کر استلام کرنا مستحک ہے اشارے سے استلام نہیں ہوگا رکنے یمانی کو پھر آگے بڑھ جائیں پھر دوسرے چکر پر دوبارہ جو ہے وہ استعلام کرنا ہے پہلا استعلام سنت موقع ہے حجر اسفت کو اور آخری استعلام آٹھ استعلام ہونے ہیں یہ سنت موقع ہے اور جو درمیان میں استعلام ہے ہر مرتبہ استعلام کرنا مستحب ہے تو, تو استعلام کے کرتے ہوئے تقبیر تحلیل درود پاک بھی پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر اسراط اسلام علیہ رسول اللہ تو یوں جو طواف ہے سات چکر پر اس کا عمل پورا ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے مزید کیا کرنا ہے طواف کے جو ادائیگی ہے طواف کی جو مٹھی مٹی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں آئیے ایک پیکج سے ہم دیکھتے ہیں کہ طواف کے جو مختلف اجزاء ہیں ان کی ترتیب کیا ہے ان کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں مختصر پیکج میں عمرہ قدم با قدم عمرہ سات چیزوں کا نام ہے طواف کرنا یعنی خانے کعبہ کے گرد طواف کے ساتھ چکر لگانا نمبر دو نماز طواف پڑھنا نمبر تین ملتزم پر آنا نمبر چار آب زمزم پر جانا نمبر پانچ صفا و مروا کی سعی نمبر چھ نمازِ سعی نمبر سات حلق یا تقسیر کرنا یہ تھی عمرے کی ترتیب کہ یہ سات چیزیں وہ ہیں جن کو آپ نے بطور خاص سامنے رکھنا ہے اب اس میں ملتظم پر جانے کا معاملہ تھا بڑا رش ہوتا ہے یعنی یہ اصل تو یہی ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی اس دیوار سے جا کے چمٹ جائیں اور احرام میں چمٹنے سے اعتراض کریں خوشبو ملی ہوتی ہے اور بس اس کے قریب پہنچ جائیں قریب پہنچ کر دعا مانگیں قبولیت کی جگہ ہے اور ملتظم قبولیت کی جگہ ہے لیکن فی الحال ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پچیس تیس فٹ تک تو جگہ ہی نہیں ملے گی جانے کی بہت خوش ہوتا ہے تو پھر ملتظم کا جو سامنا ہے وہ کریں اور اس کے سامنے جہاں بھی آپ کو کھڑے ہونے کا موقع ملتا ہے وہاں کھڑے ہو کر دعا کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بقیہ جو عمرے کے ارکان ہیں ان کے ادائیگی کے لیے آپ تشریف لے جائیں اب عمرے کے اندر جو ہے وہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو طواف عمرے کا وہ اس کا رکن ہے جو صحیح ہے وہ عمرے کی واجب ہے اچھا ایک تو ہوتی ہے عمرے کی صحیح ہر عمرے کے ساتھ صحیح لازمی چیز ہے ایک ہوتی ہے بطور خاص حج کی صحیح حج کے لیے الگ سے ایک صحیح کرنی پڑتی ہے عمرے کے علاوہ عمرے کے علاوہ تو صحیح کس طرح کرنی ہے طریقہ تو سب کا ایک ہی ہے दी. لیکن جو حج کی صحیح ہے وہ حج کا واجب ہے تو حج کی جو صحیح ہے وہ کب کب کرنی ہوتی ہے کب کب کی جا سکتی ہے اس کے کیا مواقع ہوتے ہیں اگر حج کی صحیح رہ جاتی ہے تو کیا کام ہوں گے واجبات حج 27 حج کے واجبات ہم بیان کر رہے ہیں ان میں سے ایک واجب ہے حج کی سی آئیے دیکھتے ہیں اس کے کیا احکام ہے دوسرا واجب صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا یعنی سڑی کرنا مختصر تشریح ویسے تو سڑی ہر عمرہ کرنے والا بھی کرتا ہے لیکن عمرے سے ہٹ کر مستقل طور پر حج کی سعی ایک جدا گانا واجب ہے حج کی واجب سعی حج کا احرام باندھنے کے بعد حج کے مہینوں میں یعنی یکم شوال سے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے حج سے پہلے کرنا ہو تو حج کا احرام باندھ کر کسی بھی نفلی طواف کے بعد ادا کی جا سکتی ہے اور اس طواف میں رمل اور استباہ دونوں افعال کرنا ہوں گے حج کے بعد کرنا ہو تو احرام ضروری نہیں بلکہ سنت یہ ہے کہ احرام میں نہ ہو اسی طرح حج کے بعد سعی کرنے پر یہ بھی مسنون ہے کہ حلق سے فارغ ہو کر طواف زیارت کے بعد سعی کرے حج کے بعد سعی کرنا ہو تو طواف زیارت سے پہلے نہیں ہو سکتی پہلے طواف زیارت ہوگا پھر سعی ہوگی اور مصنون یہ ہے کہ طواف کے بعد سعی میں تاخیر نہ کرے اگر سعی حج کے بعد کرنا ہو اور احرام سے بھی فارغ ہو گیا ہو تو طواف زیارت میں صرف رمل کرے گا اور اگر احرام کی حالت میں ہی طواف زیارت کیا تو پھر رمل کے ساتھ ساتھ استفاع بھی کرنا ہوگا حج سے پہلے حج کی سعی کر چکا ہو تو اب طواف زیارت میں رمل نہیں کرے گا یہاں اصل قائدہ یہ ہے کہ جس طواف کے بعد حج کی سعی ہوگی اس طواف میں رمل بھی ہوگا اور اگر وہ طواف حالت احرام میں کیا گیا تو استفاع بھی کریں گے واضح رہے کہ سعید حج کی ہو یا عمرے کی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے جائیں سفا سے مروہ تک ایک چکر اور پھر مروہ سے سفا آئیں گے تو وہ دوسرا چکر ہوگا ایسا نہیں کہ آنا جانا مل کر ایک چکر پورا ہو حج حج کی صحیح سے متعلق اہم معلومات پہلی صورت حج سے پہلے سعی کرنا نمبر ایک آفاقی حج افراد والے نے حج کا احرام باندھا ہوتا ہے اور کران والے نے بھی عمرے کے ساتھ ساتھ حج کا احرام باندھا ہوتا ہے ان دونوں قسم کے حاجیوں نے طواف قدوم بھی کرنا ہوتا ہے لہذا طواف قدوم کے بعد کسی بھی دن حج کی سائی کر سکتے ہیں البتہ مصنون یہ ہے کہ طواف کے بعد بلا ضرورت سعی میں تاخیر نہ کی جائے نمبر دو واضح رہے کہ حج کران والے نے دو طواف کرنے ہوتے ہیں ایک طواف عمرہ دوسرا طواف قدوم اسی طرح سعی بھی دو کرنا ہوتی ہیں ایک عمرے کی اور ایک حج کی اگر کران والے نے صرف ایک ہی طواف کیا یہ سمجھ کر کہ میرا طواف قدوم ہو گیا ہے پھر حج کی سعی کی تو اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ اس کا طواف عمرے کا طواف اور سعی عمرے کی سعی کے طور پر شمار ہوگی طواف قدوم اسے مزید کرنا ہوگا اور اگر حج سے پہلے حج کی سعی کرنا چاہتا ہے تو وہ دوسرے طواف کے بعد کرے گا یعنی طواف قدوم کے بعد کی جانے والی سعی ہی حج کی سعی شمار ہوگی نمبر تین قارن کو حج کی سعی حج سے پہلے کرنا ہے تو مسنون یہ ہے کہ پہلے ایک طواف عمرے کا اور ایک سعی عمرے کی کرے پھر ایک طواف قدوم کا اور حج کی سعی کرے اگر اس نے پہلے دونوں طواف ایک ساتھ کر لیے پھر دونوں سعی ایک ساتھ کی تو مناسب کی ادائیگی تو صحیح ہو جائے گی البتہ ترتیب کا لحاظ نہ رکھنے پر سنت نمبر چار مکی یا حلی حضرات جو کہ صرف حج افراد کرتے ہیں ان پر طواف قدوم بھی نہیں لہٰذا وہ حج سے پہلے سعی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے حج کا احرام باندھیں گے پھر ایک نفری طواف کریں گے پھر حج کی سعی کریں گے اور اس طواف میں رمل اور استفاع بھی کریں گے نمبر پانچ حج تمتو کرنے والا مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے یہ جب بھی حج کا احرام باندھے گا اس کے بعد ایک نفری طواف کرنے کے بعد حج کی سعی کر سکتا ہے عام طور پر مکہ مکرمہ میں رہنے والا تمتو والا حاجی سات یا آٹھ سلحجہ کو حج کا احرام باندھتا ہے نمبر چھ حج کران والے کے لیے افضل یہ ہے کہ حج سے پہلے سعی کرے سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج قرآن فرمایا حج سے پہلے دو طواف کیے اور دو سعی ادا کی اس ترتیب سے کہ پہلے ایک طواف ایک سعی عمرے کی پھر ایک طواف کو دوم کا اور پھر حج کی سعی فرمائی دوسری صورت حج کے بعد سعی کرنا نمبر ایک اگر حج کی سعی حج کے بعد کرے تو مسنون یہ ہے کہ احرام کھول چکا ہو یعنی پہلے دن کی رمی قربانی اور حلق سے فارغ ہو کر تواف زیارت کے بعد کرے نمبر دو اگر کوئی حج کے بعد اس وقت سعی کرے کہ اس کا احرام کھولنے کا وقت نہ آیا ہو مثلاً دس سلحجہ کو میدان عرفات سے آ کر حلق سے پہلے سعی کرنا چاہتا ہے خواہ رمی کرنے سے بھی پہلے یا بعد یوں ہی قربانی کرنے سے پہلے یا بعد ایسی صورت میں چونکہ حالت احرام میں ہونا ناگزیر ہوگا اور یہ بات طے ہے کہ یہ سعی طواف زیارت کے بعد ہی ممکن ہے لہذا اب جو طواف زیارت ہوگا اس میں رمل کے ساتھ ساتھ استفاع بھی کرے گا نمبر تین حج تمکو اور حج افراد کرنے والے کے لیے حج کے بعد یعنی طواف زیارت کے بعد سعی کرنا افضل ہے حج افراد کرنے والا آفاقی ہو یا غیر آفاقی دونوں کے لیے یہی حکم ہے نمبر چار واضح رہے کہ جس طواف کے بعد حج کی سعی کی جائے خواہ حج سے پہلے کی جائے یا بعد میں تو اس طواف میں رمل کرنا سنت معدہ ہے البتہ وہ طواف اگر حالت احرام میں تھا تو استباع بھی کرنا ہوگا جیسا کہ حج سے قبل طواف کرنے میں احرام کی حالت لازمی طور سے پائی جائے گی اسی طرح حج کے بعد احرام کھولنے سے پہلے اگر کوئی طواف زیارت کرتا ہے اور حج سے پہلے سعی نہیں کی تھی تو اس طواف میں بھی استفاع ہوگا حج کا حج کی سعی ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے نمبر ایک سعی کے چار یا اس سے زائد پھیرے چھوڑ دینے پر دم لازم ہوتا ہے نمبر دو سعی کے تین یا اس سے کم پھیرے چھوڑنے پر ہر پھیرے کے بدلے صدقہ یعنی ایک صدقہ کا نکالنا لازم ہوتا ہے نمبر تین حج سے پہلے اگر نفلی طواف سے پہلے ہی سعی کر لی یا حج کے بعد طواف زیارت سے پہلے کر لی تو وہ سعی ہوئی ہی نہیں سعی درست ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ کسی مکمل معتبر طواف یعنی ایسا طواف جس کے بعد سعی ہو سکتی ہے یا طواف کے اکثر پھیروں کے بعد واقع ہو لہٰذا اگر طواف کے تین پھیرے کیے پھر سعی کی تو یہ سعی بھی ادا نہ ہوئی نمبر چار سعی کا وجوبی وقت اگرچہ کوئی نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص سعی کی بغیر مکاس سے باہر چلا جاتا ہے تو اس پر دم دینا متعین ہو جائے گا البتہ بعد میں تمہارا آ کر سعی کر لیتا ہے تو دم ساقط ہو جائے گا نمبر پانچ اگر چند چکر چھوڑنے پر صدقہ لازم ہوا تھا تو احادے پر وہ صدقہ ساکت ہو جائے گا نمبر چھ سڑی کے ساتوں پھیرے پے درپے کرے اگر بلا وجہ شرعی متفر طور پر کیے تو مستحب ہے کہ اعادہ کرے یا اور پھر سات پھیرے کرے کہ پے درپے نہ ہونے سے سنت ترک ہو گئی نمبر سات سہی کیے بغیر میکاس سے باہر جانے والے کیلئے واپس آ کر سعی کرنے کے بجائے دم دینا افصل ہے البتہ میقان سے واپسی پر آفاقی کو احرام کی حالت میں ہی میکانت عبور کرنا ہوگا جو مکہ مکرمہ آنے کے لیے ویسے بھی ایک عمومی واجب ہے نمبر آٹھ اگر کسی معتبر عذر کی وجہ سے سعی ترک کی تو دم لازم نہیں آئے گا یہی حکم عمرے کی سعی کا بھی ہے کا سفر بھی میرے سفر بھی بھی بھی عمرے کی سعی چھوڑ دی تو کیا احکام ہوں گے حج کرنے والا خاص کر دوسرے ملک سے جانے والا مکہ مکرمہ پہنچ کر عام طور سے نفلی عمرے بھی کرتا ہے محض عمرے کی سعید کے متعلق احکام بھی ملاحصہ ہوں چنانچہ عمرے کی سعید بھی عمرے کا ایک واجب ہے اس کے تعلق سے احکام کی چند صورتیں درج ذیل ہیں نمبر ایک عمرے کی سعی میں ایک واجب یہ بھی ہے کہ وہ حالت احرام میں اور حلق کا تقسیر سے پہلے کی جائے لہذا اگر کسی نے سی کرنے سے پہلے ہی حلق یا تقسیر کرا لی تو اس پر دم لازم ہوگا لیکن اب بھی اسے سعی کرنا ہوگی کہ حلق کرانے سے وہ ساکت نہیں ہوئی یعنی دم دینا بھی ضروری ہے اور رہ جانے والی سعی بھی کرنا ضروری ہے نمبر دو یہاں جس دم کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد وہ دم ہے کہ عمرہ کرنے والے پر ایک واجب چھوڑ دینے کی وجہ سے لازم آیا ہے کہ اس نے حلال ہونے سے قبل احرام کھول دیا ہے یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمرے کے دوسرے اہم حصے یعنی شعی کو ادا کرتا پھر حلق تقسی کراتا لیکن سعی سے پہلے ہی احرام ختم کرنے پر اس پر دم لازم ہوا ہے نمبر تین عمرے کی سعی چھوڑ دینے کے بعد سعی کی ادائیگی برحال واجب ہوگی اب اس کو احرام کی حالت میں کرنا ضروری نہیں عمرہ کرنے والے نے جب حل کروا کر احرام کھول دیا تو وہ اب بغیر احرام کے ہی سعی کرے گا یہ تو تھا حج کی صحیح کیا ہوتی ہے بعض میں حج سے پہلے کی جاتی ہے یعنی اختیار ہے حج سے پہلے بھی کر سکتے ہیں حج کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن حج سے پہلے کرنا بہت مشکل ہے اس اعتبار سے مشکل ہے کہ سات تاریخ کو حج کا ارام مانیں گے آٹھ تاریخ کو حج کا ایرام گے حج کا نہیں مانیں گے تو حج کی صحیح حج سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی تو آپ نے سات تاریخ کو سات زلیجا کو یا آر زلیجا کو حج کا احرام باندھا تو مسجد الحرام شریف میں داخلے کی ہی جگہ شاید نہ ملے آپ کو اب رمضان مبارک میں بھی یہ عالم تھا کہ جس کے جسم پر احرام ہوتا تھا بعض اوقات صرف اس کو ہی اندر جانے دیتے تھے بکیہ وہ کہتے تھے باہر جاؤ دوسرے حصے میں جاؤ مطاف میں داخلے ہی نہیں ہونے دیتے تھے اتنا رش تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آ, صحیح کرنے کے لیے آپ کو پہلے ایک طواف کرنا پڑے گا پھر صحیح کرنی پڑے گی تو اتنے رش کے اندر بہت مشکل ہو جاتی ہے تو آسانی اس میں اور ویسے بھی ہمارے ہاں اکثر جو ہے وہ حج تمتو کرتے ہیں تو حج تمتو والے کے لیے تو افضل بعد میں کرنا ہے جب آپ تواف زیارت کرنے آئیں گے تو تواف زیارت کے بعد صحیح کر لیں تواف زیارت کرنا ویسے تو دس ذوالحجہ کو مستحب ہے لیکن قربانی پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی قربانی کب ہوتی ہے آپ کا ایرام کب کھلتا ہے مصروف طریقے سے اگر ادا کرنی ہے تو, تو بہرحال اس کا وقت تو بارہ کے گروپ تک ہے اگر آپ گیارہ کے دن کو تواف زیارت کرتے ہیں تو یا گیارہ کے دن کو یا اگلی جو رات ہے اس کو تو آپ کو کافی حد تک رش میں آپ دیکھیں گے کمی آ چکی ہوگی اور آسانی سے زیارت ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر کی صحیح کر لیں کافی آرام سے یہ صحیح ادا ہو جاتی ہے اتنی دشواری نہیں ہوتی لیکن حج سے پہلے کرنے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے ہم سن رہے ہیں صحیح کے احکام یہ پیکج قدرے بڑا تھا کافی بڑا پیکج تھا اور جو حج پر جانے والے ہیں وہ سب تو سامان کی فکر میں ہوں گے ان کو سامان کیا لے کر جانا ہے اور تیاری کیسے کرنی ہے پاسپورٹ کب ملے گا اور ٹکٹ کب ہمارے ہاتھ میں آئیں گے اور کون سی فلائٹ ہے اور کیا ہوگا اور کیا نہیں یہ جتنے بھی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں ان کو آپ وہاں جا کے یاد کریں گے اچھا اب یہ ہو ہوگیا آپ کیا کریں اب یہ ہو ہوگیا آپ کیا کریں تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے دارالفتہ اہل سنت کی جو ایپلیکیشن ہے اس میں ایک فولڈر ہے ایونٹ وائز مواد کا اس ایپلیکیشن کے اندر اللہ نے چاہا تو ہمارے یہ جو خصوصی پیکیجز ہیں واجبات کے ہو گئے اور جو دیگر پیکجز تھے یہ اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے آپ وہاں جا کر بھی انہیں بارہا سنیے بار بار سنیے یہاں آپ کے توجہ اتنی نہیں جاری ہوگی یہاں آپ کو بڑی خشک باتیں لگ رہی ہوں گی کہ یہ کیا تفصیل بتانے بیٹھ گئے اتنی شکیں اتنی شکیں یہ ہلی یہ مکی یہ فلاں لیکن جب آپ وہاں جائیں گے نا پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ان مسائل کی کیا اہمیت ہے آگے بڑھتے ہیں صحیح کے تعلق سے واجبات بیان ہو رہے ہیں حج کا تیسرا واجب صفا سے شروع کرنا یعنی واجب ہے سفا سے شروع کرنا اس واجب کی کیا تفصیل ہے آئیے دیکھتے ہیں اس پکچ کے اندر سفا سے شروع کرنا تیسرا واجب سائی سفا سے شروع کرنا مختصر تشریح سفا کی پہاڑی سے سعی شروع کرنا یہ در حقیقت سعی کا واجب ہے کہ جب بھی سعی ہوگی خواہ حج کی ہو یا عمرے کی سفا سے شروع کرنا واجب ہے سعی سفا سے شروع نہ کی جائے تو کیا احکام ہوں گے نمبر ایک اگر سعی کو مروا سے شروع کیا تو یہ پھیرا شمار نہیں ہوگا جب یہ مروا سے سفا پہنچ کر اگلا چکر شروع کرے گا تو حقیقت میں اب پہلا چکر شروع کرنا پایا گیا نمبر دو سعی کا ہر پھیرا واجب ہے لہذا اگر یہ شخص مروا سے سفا کو ایک چکر شمار کرتے ہوئے سات پھیرے کرتا ہے تو یہ حقیقت میں کل چھ پھیرے ہوئے ہیں لہذا اسے ایک مزید پھیرا کرنا ہوگا اگر یہ اس پھیرے کو نہیں کرتا تو ایک صدقہ دینا ہوگا جی محترم اور پیرس میں بھائی بات ہو رہی تھی کہ سفا شروع نہیں کیا تو کیا ہوگا اب حج جس طریقے سے مالی عبادت ہے اسی طریقے سے بدنی عبادت بھی ہے بہت مشقت کا کام ہے یہاں مشقت مطلوب ہے مشقت کا امتحان ہے اس لیے حج کا ایک واجب ہے پیدل صحیح کرنا یعنی عذر نہ ہو تو پیدل سے ہی کرنا حج کا ایک واجب ہے تھوڑی سی ہمت نہیں ہوتی لوگوں کی اور وہ ویلچر پکڑ لیتے ہیں آج کل تو کچھ الیکٹرانک گاڑیوں کے ویڈیوز بھی جو ہے وہ گردش میں ہے اس طریقے سے بھی صحیح کا پرواہ ہے جسے عذر ہے اس کو بالکل رخصت ملے گی اجازت ملے گی لیکن جو پیدل صحیح کر سکتا ہو اس کے لیے عذر نہیں ہے اس پر واجب ہے کہ وہ پیدل ہی صحیح کرے پیدل صحیح کرنے کے تعلق سے آئیے دیکھتے ہیں کیا آکام ہے چوتھا واجب عذر نہ ہو تو پیدل صحیح کرنا مختصر تشریح پیدل صحیح کرنا یہ بھی در حقیقت سعی کا واجب ہے اور حج و عمرہ دونوں کی سعی عذر نہ ہو تو پیدل کرنا واجب ہے پیدل سعی نہ کی تو کیا احکام ہوں گے نمبر ایک بلا ازر شرعی سعی کے چار پھیرے یا زائد اگر سواری ویل چیئر الیکٹرک گاڑی اسکوٹی یا کسی کی گود یا کندھے پر بیٹھ کر کیے تو دم لازم ہوگا نمبر دو تین یا اس سے کم پھیرے اگر بلا ازر پیدل نہ کیے تو ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ فطر لازم ہوگا نمبر تین اگر کوئی اردا کرتے ہوئے پیدل سہی کر لیتا ہے تو جہاں دم لازم ہوا تھا وہاں دم اور جہاں صدقہ لازم ہوا تھا وہاں صدقہ ساقت ہو جائے گا نمبر چار اگر اجر کی وجہ سے کوئی ویل چیئر یا سواری یا گود یا کندھے پر بیٹھ کر سعی کرتا ہے تو ایسی صورت میں دم یا صدقہ لازم نہیں ہوگا لیکن عذر واقعی ایسا ہونا چاہیے جو اند معتبر ہو نمبر پانچ جس نے کسی دوسرے کو ویل چیئر یا کسی دوسری سواری پر بٹھا کر سعی کرائی اور خود سعی کی نیت نہ کی ہو تب بھی اس معذور کے ساتھ ساتھ سعی کرانے والے کی اپنی سی بھی ہو جائے گی اپنی سعی کی نیت کرنا ضروری نہیں باخلاف طواف کے کہ طواف میں نیت شرط ہے البتہ بلا نیت صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سعی کے دیگر تقاضے پائے جاتے ہوں جیسا کہ حج کی سعی ہو تو طواف کے بعد ہونا وغیرہ ظالب صحیح عمرے کا ایک واجب ہے حج میں بھی صحیح ہوتی ہے صحیح جب بھی کی جائے گی مکمل صحیح کرنی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ سفا سے شروع ہوئے اور آدھے راستے سے واپس آ جائے تو مکمل صحیح کرنا واجب ہے آئیے دیکھتے ہیں اس واجب کے تعلق سے کیا شرعکام ہے پانچواں واجب صحیح کرتے ہوئے ہر چکر کو مقرر حد تک کرنا مختصر تشریح صحیح کرنے میں یہ بھی واجب ہے کہ ہر بار پوری مسافت طے کرے یہ نہ ہو کہ سفا تک پہنچے بغیر یا مروہ تک پہنچے بغیر واپس مڑ جائے ایسا کرنا ترک واجب ہے کا سفر میرے مولا نصیب ہو اگر سہی کے چکر میں مسافت طے نہ کی تو کیا احکام ہوں گے نمبر ایک اگر کوئی سفا سے مروہ یا مروہ سے سفا جاتے ہوئے آخر تک جانے کے بجائے واپس پلٹ آتا ہے اگر تو اس نے سفا و مروہ کے درمیانی حصے کا دو تہائی حصہ طے کر لیا تھا مگر ایک تہائی حصہ ادا نہ کیا اور پھر وہیں سے صفا یا مروہ کی طرف پلٹ آیا تو سعی کے اکثر حصے کی ادائیگی کے سبب چکر ادا ہو گیا مگر کچھ حصے کی سعی ترک کر کرنے کے سبب اتنے چکر اس طرح کیے ہر چکر کے بدلے ایک صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہوگا نمبر دو اگر ان چکروں کا ایادہ کر لیا جن کا ایک تہائی حصہ رہتا تھا صدقہ ساقط ہو جائے گا نمبر تین سڑی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ صفا و مروہ کے مابین مصافت کا اکثر حصہ طے کیا ہو لہذا جس شخص نے دو تہائی حصہ چھوڑ دیا تو سڑی درست نہ ہوگی لہذا اگر تمام یا کم از کم چار چکر اسی طرح ادھورے قسم کے لگائے تو اصل سہی ہی نہ ہوگی مدری چینل کے ناظرین آپ نے حج کے واجبات میں سے آج کی قسط میں آج کے ایپیسوڈ میں پانچ واجبات ملاحظہ کیے ہیں انشاءاللہ شاء آئندہ ایک ساتھ میں مزید واجبات شامل کیے جائیں گے اور جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا سوشل میڈیا پر بھی انشاءاللہ دعوت اسلامی کی دارالفتہ سنت کی جو اپلیکیشن ہے موبائل فون اپلیکیشن انشاء اللہ اس پہ بھی اس کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف بلکہ آپ کی آخری دو قوز لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں جی یہ ارض ہے مفتی صاحب کی بارگان ہے کہ کچھ اسلائی بے خدمت کے لیے جاتے ہیں حاجیوں کی ان کو کا اجارہ کیا جاتا ہے تو یہ اگر اسلائی بے اسی درمیان حج کرتے ہیں جبکہ اس پہ لکھا ہوا ہے نوٹ فار حج نوٹ فار عمرہ تو ایسے میں اگر کسی نے جذبے میں یا عمرہ کر لیا تو کیا اس کا یا عمرہ مانا جائے گا برائے گرم جواب ارشاد فرما دیجیے اور یہ بھی ارشاد فرما دیجیے دن کی تنخواہ لینا یا پیسے وغیرہ لینا کیا یہ جائز رہے گا ٹھیک ہے جی آپ کے سوال کا جواب لیتے اگلی کال بھی دیتے ہیں مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں محمد عمران اتاری تار ارض کر رہا ہوں پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو مالی طور پر ان کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ ترکیب بنا کر ان کا خدمت کے لیے جانا ہو جاتا ہے اب وہاں پر ان کو حج کا موقع مل جاتا ہے تو وہ حج کر لیتے ہیں اب وہاں سے آنے کے بعد زندگی میں کبھی ان کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو کیا ان کے اوپر پھر دوسرا حج کرنا فرض ہے کہ وہ پہلے حج جو انہوں نے کیا اس سے کام چل جائے گا اس کا خلاصہ پرماد جزاک ملا خیرہ دونوں ہی کوز جو آپ کی آئی عمران بھائی کی اور پہلے سائم بھائی کی دونوں ہی ایک ہی موضوع سے ریلیٹڈ کی سوال میں جی فرق ہے تھوڑا سا جی پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جس نے حج نہ کیا ہو اس کو ایسا اگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مکہ جائے اور وہاں جا کے حج بھی نہ کر سکے کیوں مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جی حج کے ایام چل رہے ہوں ایک ہے عمرے والا گیا مکہ مکرمہ اور شوال میں وہ چلا گیا اس کو تو نہیں ٹہنے دیا جائے گا ٹھیک اگر دو ڈھائی مہینے ہیں تو اس کو تو ٹہنے نہیں دیتے ویزے کے معاملات ہوتے ہیں پھر مالی معاملات ہوتے ہیں تو یہ مشہور ہے لوگوں میں کہ جس نے شوال کا چاند وہاں دیکھ لیا حج اس پر فرض ہو جائے گا یہ مسئلہ درست نہیں ہے شرائط دیکھی جائیں گی کہ اس کے اوپر مزید شرائط پائی جاتی ہے یا نہیں لیکن جو آدمی حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ میں موجود ہے یعنی عرفہ نو تاریخ کو وقوف عرفہ ہوتا ہے نو تاریخ کو مکہ میں اور اس نے حج بھی نہیں کیا ہوا تو اب یہ بہت مشکل ہے کہ اس پر حج فرض نہ ہو تو ایسا ایگریمنٹ نہ کیا جائے کہ جس میں آپ نو تاریخ کو مکہ میں ہوں اور آپ حج بھی نہ کر رہے ہوں ایسے اگریمنٹ سے بچنا چاہیے آ, نہیں گئے تھے مالش سے نہیں ہے آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا دیکھیے وہاں جا کے جو ہے وہ پھر اس فرضیت سے رکاوٹ آ, کا سامنا کرنا یہ بہت ساری فقہی پیچیدگیوں کو جنم دے گا اور ایک غیر محتاط طرز عمل ہے لیکن اگر کوئی حج کر لیتا ہے برال حج تو اس کا ادا ہو جائے گا فرض حج ادا ہو جائے گا اور حج جو ہے جن ارکان کا نام ہے تو اس میں وہ عرفہ ارفا اس کی اپنی ایک حیت ہے اس کا اپنا ایک طریقہ ہے تحفظ کا اپنا ایک طریقہ ہے دیگر واجبات کا اپنا ایک طریقہ ہے جب ان چیزوں کو کر لیا تو حج ادا ہو جائے گا حج ادا ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی دوسرا جو سوال تھا ان کا وہ سوال یہ تھا کہ اس طریقے سے حج ادا کیا یا دوسرا مثال لے لیتے ہیں مختلف محکموں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے عوامی سطح پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ حج فرض نہیں ہوتا لیکن قرآندازی میں کوئی ٹکٹ نکل آتا ہے جی یا کوئی بھیج دیتا ہے یا کوئی مثال کے طور پر مالک بچے ہیں جی ان کے والد نے بھیج دیا بھائی نے بھیج دیا جی خود حج فرض نہیں تھا کوئی طبیل بن گئی کوئی سبھیل بن گئی تو اگر یہ حج کرنے جاتے ہیں تو تین صورتیں بنتی ہیں ایک یہ ہے کہ نیت یہ کریں کہ ہم نفری حج کرنے جا رہے ہیں تو فرض حج ادا نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ یہ, یہ نیت کریں کہ ہم فرض حج ادا کرنے جا رہے ہیں فرض حج ادا ہو جائے گا خود اگر یہ بعد میں صاحب مال ہوئے دوبارہ جانا ضروری نہیں ہوگا تیسری صورت یہ کہ کوئی بھی نیت نہ کرے بس یہ ہو کہ حج کرنے جا رہے ہیں تب بھی فرض حج ادا ہو جائے گا اور ایسی صورت میں بھی دوبارہ ان پر جانا ضروری نہیں ہوگا جی اس سے اب اپنے سلسلے میں اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے